عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو اللہ کریم آج کا دن ویسے ہی خوشیوں کا دن ہے یہ ایسا دن ہمارے لیے بنا دے کہ زندگی بھر یہ خوشیاں برقرار رہیں یہ دبام رہے ان خوشیوں کو اور اللہ کریم ہمیں غموں سے محفوظ فرمائے آج کے دن کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے الحمد للہ فیضان میلاد خصوصی نشریات لے کر حاضر ہیں اور الحمدللہ للہ ہمارے ساتھ مفتی قاسم صاحب بھی جلوہ فرما ہیں دیگر مبلگین دعوت اسلامی مبلگین دعوت اسلامی بھی جلوہ فرما ہیں ناز شریف بھی ہم نے سننی ہے تلاوت بھی ہم نے سننی ہے آپ کی کالز بھی سلسلے میں لینی ہے آج بہت کچھ آپ سے باتیں کرنی ہے ان آپ بھی بہت خوش ہوں گے بڑے خوبصورت انداز میں اس وقت گھر میں ہو سکتا ہے خوشیوں کا سما ہوگا رات بھر عبادت میں دعاؤں میں صرف ہوئی ہوگی اور اب الحمدللہ جلوس میلاد کی تیاری میں اسلامی بھائی مصروف ہوں گے ہم چاہیں گے دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں ہمیں کالز کیجیے کس طرح کالز کر سکتے ہیں کس طرح میسیجز کر سکتے ہیں یہ اسکرین پر ساری تفصیل آپ کو بتائی جاتی رہے گی ہمیں کالس کیجیے میسیجز کیجیے اور بتائیے کہ کل رات اجتماعی میلاد آپ کا کیسا گزرا کیا کیفیات رہی گھر سجایا کیسا آج کا دن گزارنے کا کیسے ارادہ ہے کون سی ناز شریف سننا چاہتے ہیں مفتی صاحب آج آپ کے ساتھ ہیں مفتی صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں الحمد دیگر مبلگین بھی ساتھ ہیں غلام رسول بھائی بھی ساتھ ہیں ماشاءاللہ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ آج موقع ہے اس خوشیوں کو مزید دوبارہ کرنے کے لیے فیضان میلاد لائیو سمجھیے خصوصی نشریات لے کر حاضر ہیں اور یہ اذان اثر تک اللہ نے چاہا سلسلہ رہے گا اس دوران مختلف ہم نے مناظر بھی آپ کو دکھانے ہیں کچھ خصوصی چیزیں بھی ہم نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین اس عید کو منائیے اپنے مدنی چینل کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہوئے آئیے تلاوت قرآن پاک کی طرف چلیں گے اور ہمیں آپ کی کالز کا آپ کے فیڈ بیک کا آپ کے مدنی مشوروں کا انتظار رہے گا مفتی صاحب سے آپ عید بلاد النبی کے حوالے سے یا کوئی اور شرعی معاملہ بھی پوچھنا چاہتے ہوں تو موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مفتی صاحب امید ہے کہ ہمیں مدنی پھولوں سے نوازیں گے میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہمارے اسلامی بھائی تلاوت بھی کر ہی لیتے ہیں لیکن آج مفی صاحب موجود ہیں مفتی صاحب سے ہی تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں ان سے تلاوت سنیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر پر جتنا کام کیا قرآن پاک ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے ہمارے لیے سراف الزران عطا فرمائی ہے دنیا بھر میں الحمدللہ جانا ہوتا ہے تو بہت خوش ہے لوگ اور بہت اس کو یہ سب ریکگنائز کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور بہت خوش ہے کہ بڑی آسان تفسیر ہمیں ملی رہی ہے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی اس کابش کو قبول فرمائے اگر مفتی صاحب آج کے ہی موضوع سے متعلق اگر آپ کوئی آیا تلاوت کرنا چاہیں یا جو بھی آپ تلاوت کرنا چاہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء عزيز عليه ما ندتم حيص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولي قل حسني الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العوش عويم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نواز شریف کی طرف جانے سے پہلے مفید صاحب کی موجودگی سے ایک اور فائدہ اٹھائیں گے کہ جو آیات آپ نے تلاوت کی ہیں اگر اس بارے میں بھی کچھ مدنی کھولے تو فروا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کی آمد, آمد, آمد کے بیان پر ہی مشتمل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے تو کس شان کے ساتھ آئے اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اسی کا بیان فرمایا فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک رسول تشریف لے آیا جو تمہیں میں سے ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گران گزرتا ہے اللہ اللہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر بڑے مہربان رحم فرمانے والے ہیں اب یہ شان بیان کر کے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ پھر اگر لوگ منہ پھیریں کہ ایسا رسول ان کے پاس آ چکا جو ہر اعتبار سے ان کا بھلا چاہنے والا ہے جو ان کی خیر اور ان کی بھلائی چاہنے والا ہے پھر بھی اگر منہ پھیرے فخ الحسب اللہ تو اے محبوب آ فرما دے کہ مجھے اللہ کا فراہم لا الہ اللہ ہُو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے سبحان اللہ، سبحان تو اللہ آیت اللہ مبارکہ کے اندر تین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسا بیان ہوئے ہیں بلکہ چار بلکہ پانچ بیان ہوئے کیا ہیں بان کیا بان سب سے بان بان بان پہلے تو لفظ رسول ہی ہے کہ لقد جا رسول تمہارے پاس ایک رسول آ گیا اب رسول ہونے کے اعتبار سے تو اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے حضرت ن علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام یونس علیہ السلام لیکن یہاں پر پاک علیہ سلام سلام کے بارے میں جو لفظ رسول بیان ہوا اس کے بارے میں مفصلین فرماتے ہیں کہ لفظ رسول پر تنوین ہے تنوین ہے رسول یعنی وہ جو دو پیش دو زبر دو زیر ہوتی ہے اسے تنوین کہتے ہیں تو یہاں دو پیش والی تنوین ہے لقد جا اکم رسول یہ جو تنوین ہے عربی زبان میں اس تنوین کا بھی بہت سارے معنی میں استعمال ہوا ہے تنوین کا بھی بہت سارے معنی کے اندر استعمال تنوین کے قائدے تو ہم نے پڑھے تھے لیکن اس کا استعمال بھی کچھ معنی میں ہوتا ہے یہ عربی بلاغت کے اعتبار سے اس کے بھی معنی ہوتے ہیں نحو کے اعتبار سے بھی بلاغت کے اعتبار سے بھی ہے تو تنوین ایک آتی ہے تفخین کے لیے تفخین کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کی بڑائی اور عظمت بیان کرنے کے یعنی لفظ رسول بذات خود ایک معظم ایک عزت والا لفظ ہے اور اس کے اوپر تنوین بھی موجود ہے تو گویا اب اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول تشریح لے اللہ اچھا اسی طرح یہ تنوین جو ہے ایک تنوین توسط بھی ہوتی ہے تنوین توسط کا مطلب ہوتا ہے مرکزیت یہ ہوتا ہے نا کبھی سارے بیٹھے ہوئے معاشا لیکن ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ایک یہ مرکزیت اسے توسط کہتے ہیں تو اگر تنوین توسط مراد لیں تو پھر ترجمہ بنے گا کہ اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کے ایک مرکزی رسول تشریح جو انبیاء کرام علیہ, علیہ السلام علی میں علی علی جو رسول ارام علیہم السلام وسلام میں جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ شم اے بزم ہدایت پہ لاکھ لاکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام بزم ہدایت کیا ہے سارے نبی واہ بزم ہدایت ہدایت کی انجمن ہے سارے نبی اور اس محفل اور اس انجمن کی شمع ہے سرکار دوالم کو فرماتے ہیں شم اے بزم ہدایت پہ لاکھوں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں بنے گا کہ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس ایک مرکزی رسول تشریف لیا جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اچھا پھر فرمایا مین انفوسی جو تمہاری جانوں میں سے ہی ہیں یعنی جو جن کا تعلق تمہارے قبیلے میں سے ہی ہے لیکن قبیلوں میں کون سا قبیلہ کہ جس کو اللہ تک اللہ کے حبیب علی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بنی آدم کے دو حصے بنائے اور مجھے ان میں بہترین حصے کے اندر رکھا वा, वा, वा। پھر ارب کے دو حصے بنائے اور مجھے ان میں بہترین قبیلے کے اندر رکھا वा, वा। پھر اس قبیلے کے بہترین حصے بنائے اور مجھے ان کے اندر جو بہترین شاخ تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا اور پھر ان میں جس کو بہترین بنایا وہ میں ہوں سبحان اللہ صلا فرماتے ہیں کہ نصب اور حسب دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین بنایا ہے امام علیہ سلت کا شعر ہے نا ذات ہوئی انتخاب ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو اللہ اور یہ تو انفسکم کا جو لفظ ہے یہ اس کی قرآ متواترہ ہے یعنی جو ہمارے پاس پرانے پاک ہے اس میں انفسکم فا کے اوپر پیش موجود ہے یہ قرات شازہ ہے قرات شازہ جو ہے یہ تفسیر کے حکم میں ہوتی ہے یعنی گویا ایک قسم کی وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ ہے لقد جا اکم رسول مین ان ان فاسیقم انفس کا مطلب ہے نفیس ترین اللہ है اللہ है اللہ है है है اللہ اب آئے کا مطلب یہ بنے گا کہ تمہارے پاس ایک مرکزی رسول تشریف لے آئے جو تمہارے نفیس ترین انسانوں میں سے ہے جو تمہاری نفیس ترین ہستیوں میں سے ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اعتبار سے اگر وہ تفصیلی ترجمہ اگر اس کا مراد لے تو یوں بنے گا کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول تشریف لے آئے جو رسول ہونے کے اندر بھی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نفیس ترین ہاں ہاں کے بعد اگلا جو لفظ مبارک ہے عزیز ماں تم تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے یعنی تمہیں تکلیف ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے تمہاری تکلیف کے اوپر وہ قرار ہو جاتے ہیں تو اب یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے یہ دو اعتبار سے ہے یا تو اس سے پوری انسانیت ہی مراد ہے یعنی اس میں کفار بھی داخل ہے ٹھیک ہے کفار کا کفر میں رہنا بھی سرکار پہ گرا گزرتا ہے کیونکہ سرکار رحمت اللہ عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت اللہ نہیں صرف رحمت الل مسلمین نہیں ہے وہ بھی ہیں لیکن سرکار رحمت الع بھی ہے سرکار اللہ تو اللہ سب کے حق میں رحمت ہے اب وہ جو سب کے حق میں رحمت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کافروں کے اوپر بھی وہ رحمت ہے کہ ان کا اللہ اللہ کفر اللہ میں پڑنا سرکار کو تکلیف دیتا اللہ ہے اللہ اللہ اللہ کہ یہ کیوں اپنے اس کفر سے نکل نہیں آتے یہ کیوں اس اپنی گمراہی سے نکل نہیں آتے یہ کیوں خدا کی دوری کو ختم کر کے خدا کے کی قریب کیوں نہیں ہو جاتے تو تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ گران گزرتا ہے اور اگر اس سے مراد مسلمان ہو کہ یہ مسلمانوں کے اعتبار سے خطاب ہو تو پھر بنے گا کہ اے مسلمانوں تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے آئے کہ جن کا جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گیران گزرتا ہے کہ مسلمان تکلیف میں پڑھتے ہیں حضور کو تکلیف ہوتی ہے مسلمان مشقت میں پڑھتے ہیں حضور کو مشقت محسوس ہوتی ہے اسی لیے احادیث اس کی تفصیل تو بہت ساری ہے احادیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اعمال مبارک کو پسند فرمایا لیکن انہیں ہمیشہ نہیں کیا ہمیشہ نہیں, ل... نہیں کیا پسند تھے آپ کو دل کرتا تھا کہ ساری زندگی کریں اور مستقل بنیادوں پر کریں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے نہیں تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرضی کر دیں کیونکہ سرکار جو عمل بار بار بار بار کرتے تھے اللہ تبارک و وطالعہ مسلمانوں پہ لازم قرار دیتا تھا میرا محبوب جب ہمیشہ کرتا تو تم بھی کرو اللہ تو سرکار علی سلاط وسلام امت کے مشقت میں پڑنے کے اندیشے سے عمل مبارک کو ترک فرما دیتے ہیں بلکہ بعد وہ چیزیں کیونکہ نبی پاک علی سلاۃ وسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا جس پہ جو چیز چاہے فرض کر دیں اور جس سے جو چیز چاہے معاف فرا دیں سلات و السلام کو تو اختیار تھا اللہ تعالیٰ قرآن باغ میں فرماتا ہے یو ہل یہ بات ویمولیم الخبائف کہ اللہ کے محبوب علی سلاۃ سلام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیص چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اللہ تو یہ اختیار حلت و حرمت یعنی تحلیل و تعریم نبی پاک علی سلاسلام کو عطا کیا گیا اب سرکار علی سلاط السلام نے حج کو ایک مرتبہ فرمایا فرض ہے تو ایک مرتبہ فرض ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اگر سرکار فرما دیتے کہ ہر سال ہی فرض ہے تو ہر سال فرض یہ حدیث مبارک کے اندر ہے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے سرکار خاموش انہوں نے بار بار سوال کیا اللہ کیا ہر سال فرض ہے فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال ہو فردوان اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال فردوان جو سرکار سرکاری صلاح وسلم فرما دے اللہ تبارک و تعالی ویسا کر دیتا ہے تو امور تشریعیہ جنہیں کہا جاتا ہے یعنی شریعت کے احکام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اگر لازم قرار دے دیں تو وہ لازم ہو جاتے ہیں اور سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے کوئی حکم معاف کرنا چاہے تو اسے معاف بھی کر دیتے جیسے ایک حدیث مبارک ہے مسرد احمد کی حدیث ہے ایک شخص نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کافر تھا اس نے عرض کیا حضور مسلمان ہونا لیکن ایک شرط ہے اتھا. واہ فرمایا کیا شرط ہے عرض کی حضور نمازیں دو پڑھوں گا دو پڑھوں گا دو پڑوں, گا. دو پڑوں گا. پانچ نہیں پڑھوں گا دو پڑھوں گا اب ہمارے پاس کوئی آ جائے تو ہم اسے یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تین معاف کرنی ہے دو پڑھ لینا کسی کی مجالے وہ کافر مجال جو کرے گا وہ کافر Soh. کہ جو یہ کسی پر تین نمازیں معاف کرنے کا بول دے وہ کافر ہو جائے گی لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ جدا ہے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے دو ہی پڑھ لینا فرمایا دو ہی پڑھ لینا دو فرض ہو گئے اب ان کے لیے دو ہو گئی اب وہ دو پڑھتے تھے لیکن بعد میں پھر سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کی برکت سے یعنی حکمت ایک اپنی جگہ ہوتی ہے اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں یہاں ہم یہ نہیں کر سکتے ہم کسی کو یہ نہیں بول سکتے ٹھیک ہے تمہارے اوپر میں نے دو فرض کیا تین معاف کر دی ہم یہ نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دو ہی پڑھ لینا تین ان سے معاف اب وہ دو ہی پڑھتے تھے اس کے بعد پھر ساری بھی پڑھنا شروع کر دی ہوں گی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو لازم کرنا چاہیں لازم کر سکتے ہیں لیکن سرکار نے فرمایا فرمایا کہ اگر میری امت پہ یہ مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض کر دیتا اللہ اللہ ہر نماز کے وقت مسوا کرنا میں اس کا حکم دے دیتا اچھا اسی طرح فرمایا سرکار سرکاری سلام کو پسند تھا کہ عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھی جائے ہم تو پڑھتے نا جیسے سات بج کے پندرہ منٹ پہ شروع ہوئی تو ہماری سات بج کے سولہ منٹ کے اوپر اذان ہے اور سات بج کے تیس منٹ پہ ہماری جماعت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ ایک تہائی رات گزر جائے یعنی اگر رات نو گھنٹوں کی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد تین گھنٹے بعد جا کے نماز پڑھی سرکار صلاحت وسلم کو یہ پسند تھا اور کبھی کبھار آپ ایسا کرتے بھی تھے ٹھیک ہے لیکن پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پہ یہ مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دے دیتا کہ اشاع تہائی رات گزرنے کے بعد ہی ادا کر لیکن حکم نہیں دیا اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جب جب وقت شروع ہو جائے ہو جائے اس کے بعد اچھا اب یہاں اس مدری پھول سے ماشاءاللہ اب وہ مجھے تو وہ کہتے ہیں نا بار بار وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ آقا کی صناخانی دراصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اب قرآن ہی کے ذریعے کس طرح ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سن رہے ہیں سبحان اللہ اور مفتی صاحب کتنے پیارے بدنی پھول دے رہے ہیں یعنی ایک دو آیتوں کے اندر ہی اتنا کچھ موجود ہے کہ شاید ہمارا پورا سلسلہ برکتیں لیتا رہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ قرآن پاک میں کس طرح نبی پاک علیہ صلاح اسلام کا ذکر خیر ہے یہاں جو آپ نے فرمایا کہ ایک تہائی رات گزر کے پڑھنا افضل ہے یا نبی پاک کو پسند تھا تو اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو یا سن رہا ہو ٹھیک ہے اب پھر میں جماعت جو چھوڑ دوں اور میں لیٹ نائٹ اٹھ کے خود ہی نماز پڑھ لوں تو اب کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہے سرکاری صلاح السلام کی پسند اور ایک ہے آپ کا حکم جہاں پر حکم مبارک آ وہاں پر حکم پہ عمل ہوتا ہے نبی پاک علیہ سلاط والسلام نے حکم فرمایا ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ایک مرتبہ کچھ لوگ نماز نماز با جماعت سے پیچھے رہ گئے تو سرکار صلاحات وسلام نے دیکھا مسجد میں موجود نہیں ہے تو فرما میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ اور جو لوگ نماز نماز با جماعت میں شرکت کے لیے نہیں آئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اتنا ناپسند فرما ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کے اندر شرکت کرنے کے لیے نہیں آتے تو جماعت کی نہایت تاکید ہے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے نبی پاک علی سلاط وسلام نے پسند و فرمایا کہ تہائی رات تک پڑھے لیکن آپ نے خود جو جماعت کی ہے وہ آپ نے تہائی رات سے مستقل پہلے ہی کی ہے آپ کا معمول مبارک یہی تھا کہ اس لیے جماعت کے ترک کی اجازت نہیں ہے وہ تہائی رات تک یوں جیسے ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ یوں ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد کے اندر مخصوص نمازی ہیں کہ میں پندرہ نمازی ہی مسجد میں آتے ہیں दी दी پندرہ दी نمازی ہیں یا جیسے قافلہ ایسی جگہ گیا ہوا کہ مسجد معذ اللہ ویران ہے تو نمازی آتا ہی نہیں ہے اب وہ قافلے والے یہ چاہیں کہ ہم ایک تہائی رات تک مؤخر کر لیں تو چونکہ ان کے موخر کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ کچھ لوگوں نے آنا تھا لیکن وہ اب آ نہیں سکیں گے ٹھیک ہے یعنی لوگ جو ہے وہ جماعت سے رہ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا تو ایسی صورت کے اندر یہ ایک تہائی رات تک موخر کر کے وہ جماعت کو پڑھ سکتے ہیں یا کوئی خان ہے کوئی باشرہ پیر ہے وہاں پر شریعت پہ عمل کرنے والے پیر ہیں اب اس خانخواہ کے اندر سوائے وہاں کے اس ان افراد کے کوئی آتا ہی نہیں ہے یا کسی جنگل کے اندر کوئی مدرسہ ہے وہاں کے طلبا کے علاوہ وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہے اب وہ لوگ یہ چاہیں کہ ہم عشاء کو ایک تہائی رات تک موخر کر لیں تو وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں ان کے حق میں درست ہے لیکن اگر جیسے گلی محلے ہمارے محلے ہیں اب اگر ہم نماز عشا کو اتنا موخر کریں گے تو اگر بیس پچیس لوگوں نے جماعت آنا بھی ہے تو اتنی تاخیر کی وجہ سے نہیں آئیں گے تو وہ جماعت محروم رہ جائیں گے <تصفح> لہذا ان کی خاطر اب یہی ہے کہ جماعت کو مقدم کیا جائے اور اس وقت <تصفح> پڑھا جائے کہ جب لوگ آسانی کے ساتھ جمع ہو سکے یہاں <تصفح> نبی پاک علیہ خلاط اسلام کی جو عادت کریمہ آپ نے ارشاد فرمائی قرآن پاک کے ذریعے کہ مشقت میں ہمارا پڑنا انہیں گناہ گزرتا ہے تو کیا ہماری بھی ایسی عادت ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی مشقت میں نہ پڑے جب کسی مسلمان کو مشقت میں ہم دیکھیں تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے یہ بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے دیکھیے یہ تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لائے آپ کے تشریف لانے کا ایک بہت بڑا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان واقعی انسان بن جائے یعنی انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے تشریف لائے جو انسان اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دے وہ انسان تو نہیں اللہ اللہ وہ تو جانور بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کام تو جانور بھی نہیں کر تو ان لوگوں کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے جو لوگ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی شروع کر کے ایک سو سال تک لڑتے ہی رہتے تھے وہ انسان تو نہ ہوئے Allah. ان کو انسانیت سکھانے کے لیے تشریف لائے جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کینے پال کے زندگیاں گزار دیتے تھے ان کے دلوں کا کینہ ختم کرنے کے لیے سرکار تشریف لائے تو انہیں انسانیت سکھانے کے لیے Allah. تشریف لائے تو اسی طرح سرکار دو دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کا درد سمجھنے دکھ سمجھنے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کے لیے اور یہ سکھانے کے لیے تشریف حدیث مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ یوں یو آپ سمجھ لیں سرکاری سلام تو سلام کیوں تشریف لائے دین لے کر سرکار ہمارے پاس آئے ہی دین دے کر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ودی ار صلا رسول بالہدا و دین الحق وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ اب یہ سچا دین ہے کیا یہ سچا دین جس کو لے کر سرکار تشریف لائے اور جس کے ساتھ اللہ نے نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کو بھیجا وہ سچا دین ہے کیا سرکار علیہ کو اشلاق فرماتے ہیں الدین النسیح اللہ کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین کا نام خیر ہے اللہ اللہ دوسروں اللہ کا بھلا چاہنا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے پیار محبت سے پیش آنا ہے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا ہے السکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کس کی دین النسیحا دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام تو یہ خیر خواہی کس کی فرمایا کہ للہ ہی ولی رسول ہی ولی آئمت المسلمینہ و عام ہند فرمایا کہ خیر خواہ اللہ کی اللہ کے رسول کی مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور سارے مسلمانوں کا اللہ اللہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی جو ہے یہی دین ہے اور یہی وہ دین ہے جس کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ و السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو لہذا یہ جو چیز ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے خواہ وہ پڑوسی ہے خواہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں خواہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں خواہ وہ ہمارے رشتہ دار خا وہ ہمارے تعلق والے ہیں خواہ وہ ہمارے بزنس کے اندر جو ہے وہ تعلقات والے ہیں خواہ وہ نوکری کے اندر ہمارے کولیگز ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں ہاں وہ ہم بس میں سوار ہوتے ہیں تو بس کے اندر کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے یہ وہ تمام لوگ کے جن کے ساتھ ہمارا زندگی میں کہیں بھی انٹریکشن ہوتا ہے کہیں بھی ہمارا سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے ان کی خیر خواہی کرنا سرکار صلاح وسلم یہی سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف ہے کیا بات ہے عزیز العلیہ ماں ان تم جو ہے اس کا ایک عکس یہ سمجھ لیں کہ سرکار پر امت کا مشقت میں پڑنا گران گزرتا ہے اور یہی بات سکھانے کے لیے اور یہی وصف لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے سرکار دوارا میری سلط و شرمت کیا ابھی تو یہ آیت کا اگلا جز حریص سن علیکم بھی باقی ہے بہت ساری باتیں سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کیا شاندار ہمارے لیے ایسا پیارا تحفہ ہے کہ اگر اس کو پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں علماء سے رجوع کریں تو نہ جانے کتنے مت کے برے پورے مدنی سے کیا باغات مل جاتے ہیں درائے مل پاک, پاک دل سے دل تو انشاءاللہ مزید مفتی صاحب کے پاس ہم چلیں گے میں چاہتا تھا کہ ناز شریف بھی سننی ہے اور مدنی چل کے ناظرین کو بھی سلسلے میں شامل کرنا ہے آج خوشیوں کا دن ہے برکتوں کا دن ہے جائز طریقے سے خوب خوشیاں منائیے اپنے گھر میں اچھے کھانے پکائیے کئی لوگوں نے کئی اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا تو ماشاء کو یہ بھی بتاتا چلے کہ سے قبل کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کئی جلوس اختتام یہاں پر ہوگا بلکہ اگر ابھی آپ جلوس میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں باب المدینہ میں ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صرف آج کے دن کے لیے اثر کی نماز سوا پانچ بجے کی جائے گی کچھ لیٹ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ تاکہ جلوس میلاد کے تمام شعر کا بعد جماعت نماز پڑھ لیں سبحان اللہ ہم نے قرآن پاک کی تحت جو بدنی پھول مل رہے تھے نبی پاک علیہ صلاح السلام کا حکم بھی سنا نماز جماعت سے پڑھنے کا میں حکم ملا ہے میں کل بدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا امیر علیہ سنت کس طرح آپ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جلوس میراد میں ضرور جائیں مگر نماز ساری باجماعت پڑھیں تو یہ بڑا زبردست درس ہے کہ جلوس میں جا کر کہیں نماز جماعت سے فوت نہ ہو جائے کہیں معذلہ نماز ہی نہ چلی جائے تو یہ تو فرض ہے نا تو آج جلوس میں جائیے جماعت سے نماز ادا کیجیے ہو سکے تو سوا پانچ بجے سے پہلے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جائیں یہاں فائدہ ایک اور یہ ملے گا آپ کو کہ انشاءاللہ شاء نماز اثر کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ رکت انگیز دعاؤں کا سلسلہ ہوگا منا افطار کا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ امید ہے کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ افطار کا موقع بھی ملے گا ان شاء اللہ بہت ساری چیزیں سب کے ذہنوں میں ہیں تو مفتی صاحب آ جائے تو پھر ذہنوں میں چیزیں آئی جاتی ہیں ناظرین کے ذہنوں میں بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہوں گی آپ تو کہتے ہیں نا موقع ملا ہے آج پتہ آپ کو ہم نے مفتی صاحب سے بھی ناد سننی ہے تو آپ تیار رہیے انشاءاللہ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جی چلے ناخوان اسلائی میں سے ناد اچھا ہاں ایک بات اور اضافہ معاف لیجیے گا آج روحانی علاج والے اسلام پہ بھی موجود ہیں اور آج ذہن پتہ کیا ویسے تو ان کا نام لیتے ہی جو ہے نا ہماری باری ختم ہو جاتی ہے تو ساری کالوں کا رخ جو نا وہ روحانی علاج والوں کی طرح چلا جاتا ہے بھائی تو روزی میں برکت تو قرضہ اتر جا تو ویسے پریشانیاں ہیں لوگوں کو مگر آج میں نے ان سے ایک علاج پوچھنا ہے ایک ایسا روحانی علاج پوچھنا ہے جس نبی پاک علیہ سرات کا میلاد منا رہے ہیں جن کے عشق کا اظہار دنیا بھر میں ہو رہا ہے سبحان اللہ ایسا چرچا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے سبحان اللہ مگر کیا کوئی ایسا روحانی علاج کوئی ایسا روحانی وظیفہ ہے کہ اس کا علی صلاحت وسلام کا اگر میں دیدار نصیب ہو جائے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی وظیفہ جن سے پوچھیں گے وہ بھی آپ نے سننا ہے انتظار کیجیے آئیے نا شرف سنتے ہیں <تصال> پہنے پر ہزار دی ربی سہل کرزارے دونو شوا کے میں سب تو خوشیاں منا رہے ہیں کے مصطفیٰ ہے پولا بھلا چمن چمن آئی بہار ہر طرف کھل لگا جمن, چمن چمن آمد میں کوئی روشن شمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے کا زماد میرے آیا میرے آکا <سؤال> آئے چمو میرے دادا آئے چمو سو سیاب آئے میرے آکا آئے چمو میرے دل پر آئے چمو میرے آکا آئے چمو میرے دادا میرے میرے میلا دلبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلہ دلبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلا نبی ہے دل بڑا مسرور ہے دیوا تو کی تو دیوا تو کی تو دادا بھی ان ہے تیرے اپا آئی میرے میرے میرے میرے میرے جو دور ہے تم اس طرف بھی ہے اس طرف جو دور ہے تو اس طرف بھی دور ہے اس طرف جو دور گئے تم اس طرف بھی دور ہے سلہ ضلع سبھی ہے تیرے آئے تم میرے دادا آئے جمو میرے امر آئے میرے میرے دادا میرے رہبر میرے دادا شاد مت پاج من ہے بلک ہے شاد مت پشپاج من ہے بلک ہے شاد مت پشپاج من ہے ہاں ہے मेरे दाता तुम سنبت ہوئی کافور ہے آمدی سرکار سنبت ہوئی کافور ہے آمدیس ہوئی کافور ہے کیا زمین کیا آسماں کیا زبی کیا آسماں زمین کیا ہے It's full of میرے آپا آئے جھو میرے یا وائے جمو سرساری امک برہبا تارا امت مرحا سب جھوٹ بولو برہبا بولو برہبا پاکا کی امت مرہبا کی مرحبا پور نور ام مرحبا چنور مرحبا آ چو میرے دادا آ چو میرے ہر آؤ میرے آ چو کے بردن چھٹے گئے ہر بنتا مارا چون اٹھا ہم کے بردن چٹے گئے ہر بنتا مارا چون کے بردن چٹے گئے ہر بنتا مارا چون اٹھا آ آ گیا خوشیلیے آ گیا خوشیالیے باغ روی ابو आआ आ तुम मेरे दाता سب درو کرے خوب نہیں مانگو پڑو سب درو جب نہیں خوب سب آج وہ آیا جگان آج وہ آیا جگان جو سرا ہے میرے آپ آئو میرے داطا آئے چومو میرے آپ بلبل آئو میرے آپ آئے کیوں نہ آج جس نے ہے کیوں نہ آج ہے کیوں نہ آج ہے اسکراتی ہے بہار اسکراتی ہے بہار اسکراتی ہے بہار ہے میرے آقا آئے جو مو میرے داطا آئے جو سب کے یاور آئے جو سب کے تا آئے جو میرے آقا آئے جو گلاب پستفا اتار کافا اتار کر دے بولو نستفا اتار کر دیں گے کاش آقا دھیے فرما کاش آپ فرم منجور ہے ابا آ چمو میرے کائے چمو میرے آئے جمو میرے کہ آئے جمو سرکار کی آمد پر ابا کی امت پر ہاتھ آمد پر ہاتھ کی امت مرحبا برہا کی ناد برہدا آمد برہ کی امرح اللہ, اللہ. ایک اور روحانی علاج میرا خیال لینا پڑے گا اور مفتی صاحب سے ہی پوچھیں گے اس کی وجہ کیا ہے یہ بارہویں شب گزرنے کے بعد ناتخانوں کی آواز جو ہے گلا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے مقررین کا بھی ماشاءاللہ بیان کر کر کے تو کوئی ایسا روحانی علاج بھی بتائیں بھائی ہو سکتا ہے بہت سارے ناتخان سن رہے ہوں نارے لگا لگا کے ناتے پڑھ کے بیانات کر کر کے تو کوئی ہے ایسا اس کا بھی وظیفہ گلا اگر بیٹھ جائے تو گلا اگر بیٹھ جائے تو اس کا الحمد تاویزات اطاریہ کے بستے پر ایک مخصوص تعویذ جو ہے نکلنے والا دیا جاتا ہے نگلنے والا تاویز بھی نکلا جاتا ہے تو اس کی برکتیں یہی ہے کہ جو گلے کے امراض ہوتے ہیں جیسے یہ آواز کا بیٹھ جانا یا ٹاؤنس وغیرہ ہو گئے یا بہت زیادہ یہ سمجھ لیں کہ گلے میں خراش وغیرہ کے اس طرح کے معاملات جو ہو جاتے ہیں اور عموماً نعت خوان جب ناطے پرتے تو آواز بیٹھنے کا ان کا سلسلہ یہ تھوڑا ہو جاتا ہے تو یہ کاویزات تاریہ کے بستے سے اور اس کا بڑا پیارا نام رکھا ہے مدنی پٹی مدنی پٹی جی آ, اس میں گیارہ نام لکھے ہوتے ہیں یا مستبین ٹھیک ہے روز آنا اگر زیادہ گلے میں یہ بار بار ہوتا ہے اس طرح انہیں یہ رہتا ہو تو یہ تینوں وقت ایک ایک نام اس کا نکال کے اسے زبان پہ رکھے تھوڑی گولی بنائے اور پانی سے جل لیں ان تو اللہ مدنی جی آپ اس کی برکت سے جو ہے یہ یہ کتنے کے چارجیز کیا ہے اس کے الحمدللہ یہ امیر اج ست کا کرم ہے کہ دنیا بھر میں جو کے جہاں جہاں بستے لگتے وہاں سے یہ فی سبیل اللہ الحمد للہ فرما رہے تھے جی یہ جو فرما رہے تھے آپ کے خطبہ کا اور مقردین کا اور ناز خانوں کا ان دنوں میں گلے کا بیٹھ جانا میرا ذہن تو اسی طرف گیا کہ ان دنوں میں چونکہ الحمدللہ جو ممین کے قلوب ہیں یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جاتے ہیں مائل ہو جاتے ہیں اور اسی لیے ان جو اس طرح کی شخصیات ہیں ان کی مصروفیات بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر یعنی یہ بھی دی دیکھا گیا ہے کہ ایک مقرر ابھی یہاں بیان فرما رہے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا وہاں جا کر بھی انہیں تقریر کرنی ہے وہاں بھی ان کا بیان ہے وہاں بھی جا کے کچھ تھاٹس انہوں نے شیئر کرنے ناد خان ابھی ایک محفل امراد سے نکلتے ہیں تو دوسری محفل امیرات میں ان کو بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی جانا ہے صحیح تو اب یعنی اس کے حوالے سے مفتی صاحب یہ جو چرچا ہوتا ہے ان دلوں میں بطور ایک خاص چرچا ہوتا ہے لوگوں کے دل مائل ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے پورے پورے ابھی بہت سارے <سلام> لوگ ہمارے سلسلے کی طرف بھی مائل ہیں جی کال پہلے لے لیں پھر اس کے بعد جو ہے مجھے شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ سلسلہ شروع ہوتے ہی جو ہے آ گئے ہیں کچھ ویڈیو کالس بھی وہ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی مدنی پھول اور سوال اس کو کنٹینیو کریں گے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا بزرگ عالمی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا کرتے تھے یا نہیں چلے جناب پہلا ہی سوال اور وہ بھی بڑا زبردست سوال آ ہے اگلا اگلا سوال دیجیے بھائی میرا نام راشد آزاد تاری ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کے ذریعے تاجر میں مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اظہار ہوتا ہے ٹھیک ہے ما شاء اللہ ماشاء اگر یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ کے پاس شاید قلم وغیرہ ہے تو سا نوٹ کر لیں گے تو پھر مفتی صاحب سے جو سوال لینے والے ہوں گے جو آپ کے لیے ہوں گے دو ہو گئے جی اب آپ کی آڈیو کال بتایا جا رہا ہے کچھ آڈیو کالس بھی دیں دینا آپ کے لیے اگر فرمائش ہو تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے ہند کے شہر کشمیر کا رہنے والا ہوں دیکھ رہا ہوں مفتی صاحب کی آمد احمد الحمدللہ للہ عبد الحبیب بھائی تمام غلام رسول بھائی تمام آشخان رسول کو میری طرف سے ایک ملاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی بہت بہت, بہت مبارک ہو ماشاءاللہ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سید محمد محبوب علی اتاری ہند کے صوبہ راجستان گاؤں ارجن پورا ضلع ناگور سے عرض کر رہا ہوں الحمد للہ ازل اس وقت ہم مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ فیضان میلاد دیکھ رہے ہیں اور بڑا ہی ذوق اور پرزوق سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو ہمارے باپا جان کو شاد اور آباد رکھے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی آپ جو تفسیر بیان کر رہے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی مدینہ مدینہ مزہ آ گیا اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں برکت آت فرمائیں اور گزارش ہے کہ ہمیں باپا جان کا کلام سنا دیں و خیرہ. السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جی اور کال دے لیجئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا مفتی قاسم صاحب سے یہ سوال ہے لوگ ایک طرح کے دکھائی دیتے ہیں کہ بازار کو سجانا منع ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں اسے سب سے بری جگہ کہا گیا تو میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہماری اس بارے میں رہنمائی فرمائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بازار کو سجانا اچھا جناب اگلی کال دیجیے مظفر گڑھ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح الحمدللہ بابا جی نے ہمیں ترکیب دی ہے کہ جیشن ولاس کے حوالے سے جو ہم جیشن مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں گلیاں سجاتے ہیں اور اب تو الحمدللہ جو جلوس کی جو ترکیبیں وہ بھی ماشاء اللہ بہت آگے ہیں اس میں اب یہ تحقیق بھی یہ آ رہی ہے کہ اب لوگ جو ہے نا اس خوشی میں کچھ آگے چلے گئے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اب ڈھول بجانا شروع ہو گئے ہیں گھوڑے جو ہے نا ان کا ڈانٹ شروع ہو چکا ہے لوگ سڑکوں تالیاں بجا رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم کو ترکیب دی جائے یا اصلاح کی جائے کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ کام آگے جس طرح جس ترتیب سے جس جوش میں جس شریعت کو ہم آگے پار کرتے جائیں ان چیزوں کو ان چیزوں کو ہم کس طرح ٹھیک کریں گے اگر آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں مدنی مذاکرے سنتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں جتنا امیر اہل سنت مدنی مذاکروں کے ذریعے ان چیزوں کی اصلاح فرماتے ہیں میں نے جیسے کل کا ہی کہا کہ جلو سے میلاد میں جانے والوں کو پہلی تاکید یہ تھی کہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں جو آپ غیر شریع بتانے ان شاء مفتی صاحب سے مدنی پھول لیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے آل دا وے میلاد کے مہینے کو شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے سنت کے میں بھی اور ہمارے مذاکروں میں بھی بہت سارے ایسے معاملات جو غلط ہوتے ہیں غیر ہوتے ہیں اس کی اس کو کنڈم بھی کیا جاتا ہے اس کی اس کے خلاف بھی بولا جاتا ہے اور اس کی تربیت بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مزید بردی پھول بھی لیں گے جی اگلی کال دیجئے گا کراچی سے سب مسلمان بھائیوں کو میری طرف سے میری فیملی کی طرف سے نبی مبارک مبارک خیر محل وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ بہت بہت شکریہ اگلی ایک اور کال دے دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد انوار رضا اطاری ساؤتھ کوریا کے شہر انچن سے عائض کر ہوں سلسلہ فیضان میلاد بہت ہی پیارا ہے عبد بھائی غلام رسول بھائی اور اس سلسلے کے سارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کو جشن عید میلاد النبی مبارک مبارک مبارک ہو مجھے نعت سنا دیجئے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے چلیں انوار بھائی آپ ہی سنا رہے تھے ماشاءاللہ تین بار آپ کو بھی خیر مبارک ہوا یہ بول رہے تھے کال تو یہ سوچ تھا یار ان میں جو ہے آواز بات ہے آپ تو گفتگو سے سمجھ جاتے بدن ناتھ خواہ سوچ رہا ہے شیر سنا بھی دیا ماشاء بھائی انوار آپ پر نظر ہے غلام رسول بھائی کی انچن کوریا سے آپ نے کال کیا اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ضیاء علی اب تاری ہے نہیں سنمائی مجھے یہ نہ سنائیے قسمت میری چمتا یہ چمتا آکا چمتا آقا ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلے ایک اور کال دے دیجیے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری طرف سے آپ سب مدنی چینل والوں کو عید میلاد النبی مبارک خیر مبارک خیر مبارک ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری رکھیے اپنوں سے ملیں ٹیلی فون پہ آج بات ہو کسی سے ملاقات ہو جو ملے اس کو عید کی مبارکباد دیں تاکہ یہ خوشیاں اور عام ہوں لوگوں کے دلوں میں اور اس دن کی عظمت کا یوں سمجھیے کہ اور خیال بڑھے اور ان اس سلسلے میں یہ بھی لیں گے مفتی صاحب سے میسج کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہے. چہرے گویا کھلے ہوئے میں بھی آ رہا تھا آ, فیضان مدینہ کی طرف تو جو نئے نئے کپڑے پہن کر आ, بیجز لگا کر مدنی منڈے ہاتھوں میں پرچم لگ رہا تھا نا کہ دیر از اے پریپریشن کوئی ایک بڑا مشہور ہو رہی ہے سیلیبریشن ہو رہی ہے مزہ آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ کرنا چاہیے لیکن وہ جو ایک سے رہے تھے میری معلومات کے مطابق کچھ گھنٹے پہلے تو آپ پاکستان میں نہیں تھے میری معلومات کے مطابق ایسا ہی ہے میں تقریباً گیارہ بج کے منٹ میں لینڈ کیا ہے میں نے ہمارے جہاز نے میں کل عمان میں تھا اور بدری قافلے میں تھا تو ہم پہلے ہانگ کانگ گئے تھے اور ہانگ کانگ کے بعد امان اور امان سے میری حاضری آج ہوئی ہے اور نگران شورا کا حکم تھا آج کی اس, اس سمجھیے کہ ٹرانسمیشن کے لیے ورنہ میں کل ایکسپیکٹ تھا کل آتا میں بڑا دن, دن وہی کرنا تھا تو شاد, شاد ہوا تو حاضری ہو گئی تو میں ایئرپورٹ کی بات بتاؤں چلے اب آپ نے پوچھ ہی لیا تو ایئرپورٹ پہ جب میں جہاز سے باہر نکلا تو اسٹاف کے لوگ تھے عید بلادن نبی مبارک ہوا لگا, لگا اچھا پھر جب میں نے اسٹمپ لگائی پاسپورٹ پہ امیگریشن جو اسٹمپ جو آفیسر تھے تو میں نے ان کو مبارکباد دی تو انہوں نے کہا آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو تو یہ ایک ایسا تھا کہ مطلب پورے ب... پورنور ہے زمانہ شب ملا تھا ہر طرف جو ہے وہ خوشی کا سما ہے اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو الحمدللہ طابت اسلامی کے یوں سمجھیے کہ دنیا بھر میں جو نسے میلاد ہوئے ہو رہے ہیں اجتماعی میلاد ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جب گھر سے یہاں آ رہا تھا مجھے ہند کے جلوس میلاد کی پکچرز جانا شروع نہیں ہے وہاں اسلام میں موجود ہیں تو آج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ جلوس میلاد اللہ نے چاہا موقع مناسبت سے آپ کو ممکن ہوا تو دکھائیں گے تو مدنی چل کے ناظرین دنیا بھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں آپ بھی خوشیوں میں ضرور شامل رہیے طریقے سے جی جی ایک یہاں اور سوال شامل کرنا چاہوں گا جیسے آپ یہ بتا رہے تھے نا قاصلے میں ہانگ کانگ کا سفر رہا مان کر رہا یعنی اور, اور بھی جگہ گئے ہوں گے تو وہاں پہ بھی اجتماعی میلاد کی تیاریاں اور پھر جو یعنی جلوس میلاد کی تیاریاں ہوں گی, है है ہوں گی کچھ جگہ ہوگی ہوگی تو اس میں دعوت اسلامی کی پارٹیسپیشن ہے مسلمانوں کی جو کیفیات ہیں وہ جو مشاہدات ہیں وہ ایکسپیرینس تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی مسلمانوں سے شیئر کرنا ان شاء اللہ کھلے گا کہ اس طرف ان دنیا کے ان خطوں میں بھی, اس तो اس तो الحمدللہ. بھی. مدنی چینل پر اتنے ملکوں کی اجتماع میلاد ہم نے دکھائے ہیں کہ نام بھی نہیں سنے تھے ان ملکوں میں ہو رہا ہے ان کل نیت ہے ہمارا ایک سلسلہ ہے جمعے کو ہوتا ہے جی نماز جمعہ سے ہماری نماز جمعہ سے پہلے باقی نماز جمعہ کے بعد بجے کے قریب ہوتا ہے عالم پروانا تو میلاد منائیں کس طرح منایا آپ نے اس موضوع پر ہے تو انشاءاللہ ہم کل بہت کچھ بتائیں گے بلکہ نیت ہے کہ خاص طور پہ امان اور ہانگ کانگ کی کچھ مناظر بھی ہم کل دکھائیں گے لیکن میں ایک بات مفتی صاحب کرنا چاہوں گا اور میں اپنی بھی یہ سمجھے کہ اور ذکر کروں گا تو دلجوئی ہو رہی ہے آپ کی بھی دلجوئی ہوگی اور کچھ اس پہ اور بدلی پھول ملیں گے میں ہانگ کانگ میں تھا پچھلے دنوں بڑا مصروف شہر ہے اور بڑا یہ سب مسلم ملک نہیں ہے لیکن وہاں کی حکومت کی پرمیشن کے ساتھ ایک اتنا بڑا جلوس اور جو میں وہاں دیکھ رہا تھا کہ جو غیر مسلم پولیس والے تھے جو ان کا ان کا پورا ایک اسکوٹ تھا جو انتظامات کر رہا تھا ہمارے لیے روڈے جو وہ صاف کی جا رہی تھی اور بڑا ڈسپلین کے ذریعے وہ جلوس نکلا بڑا بارش کا وہ سما تھا اچھا ہزاروں ہزار اسلامی بھائی یہ مدین چل کے ناظرین کل مناظر دیکھیں گے میرے لیے بھی زندگی کا یوں پہلا موقع تھا کہ ہانگ کانگ کے اندر اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اتنے سارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مگر وہاں جو میں نے جوش دیکھا نا آئے آئے میں آپ کو بتاؤں میں یقین کرنے سچی بات وہ پڑا میں نے جو پین مطلب بظاہر ہولیے میں جس کو آپ کے ماڈرن نوجوان تھے لیکن مفتی صاحب جو ان کو ول تھا جو ان کے نعرے تھے جو مطلب لگ رہا تھا کہ یار یہ واقعی نبی یہ سے وہ محبت تھی کوئی راستہ بنا رہا ہے کوئی چیزیں بانٹ رہے ہیں اور سان اللہ سحان اللہ وہ مطلب وہ بھول نہیں رہا میں منظر نا میں نے بیان میں بھی وہاں پر یہی کہا کہ اب یہ کیا پتا یہی محبتیں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں اب محبت تو ہے مطلب اب اس محبت کو یا اس کنیکشن کو کس طرح مولڈ کیا جائے کہ ہم جو ہے وہ یہ ساری محبت سارا سال بھی رہے ہمارے اندر یہ جذبہ جو ہے سارا سال رہے باقی واقعی جو نبی پاک سے پیارے آکا سے محبت ہے نا مسلمانوں کو اور یہ صرف پاکستانیوں میں تو خیر ہم اشر اشیر ہیں میں کل رات چونکہ عمان میں تھا ایک ہمارا کل دو اجتماع تھے عربیوں کا اجتماع تھا اب دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں جمیوں کا تھا یا ہمارے غیر عربیوں کا تھا تو جو عربیوں کا اجتماع تھا غلام رسول بھائی اس میں جو ان کا انداز تھا بچے بچے جس طرح ناطے پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ کے موبیوں نے ریکارڈ کیا مجھے انہوں نے تھوڑی دیر بیان کا موقع دیا تو کچھ عربی کچھ انگلش میں امیریشن کے رسالے تھے عربی میں تو اس نے کچھ بیان کیا لیکن پھر اس کے بعد جو نیاز جس اہتمام کے ساتھ یعنی جس کو کہتے ہیں نا آج ان کا بس نہیں چل رہا تھا Allah کہ جو سب سے بہترین چیز ہو نا وہ نیاز میں کھلا دی جائے یعنی چاول کے اندر تو ڈرائی فروٹ کتنے ہیں تو اس میں گوشت کتنا تو مطلب لگ رہا تھا کہ یہ اتنی محبت سے آج انہوں نے بنایا ہے اتنے اہتمام سے بنایا نبی کا میلا اور پھر وہی ہر بندہ دوسرے سے مل کر مبارکباد دے رہا ہے عام اور نبی کی مبارک کھلو عام ایک پیارا جملہ ہے اتنا ان کے چہرے دمک رہے ہم کہتے ہیں نا میر علیہ وسلم فرماتے نیا لباس پہنے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جتنے لوگوں سے سمجھا نیا لباس پہنا ہے وہ خوشبوؤں کا معطر معمبر سما تو کیا بات ہے میرے آکاری صاحب اسلام سے محمد کرنے والوں کی پھر الحمدللہ ہمارے غیر عربیوں میں اجتماع ہوا تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے اچھا پھر آ, پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مناظر آ رہے ہیں مجھے کل آ, بلال بھائی رکنے شورا نے میس, می, میسج کیا اور تصویریں بھی بھیجوائی بھی بھی بھی بھی. وہ اس وقت کیلگری میں ہیں کیلگری اینڈ آف دا ولڈ کینیڈا کا اس وقت مائنس ٹوینٹی ٹیمپریچر تھا ان کا کہنا تھا باہر تھنڈر اسٹرام چل رہا ہے اور اس جس جگہ پر میلاد تھا وہ جگہ ماشاء اللہ آلموسٹ فل تھی اور سرکار کی آمد کے نارے تو نہ کسی نے میری اچھا پوری دنیا میں سردیاں ہیں نا تقریباً اٹلی کا جلوس دیکھیں اگر پتہ نہیں مدیچل کے ناظرین کو دکھایا نہیں دکھایا میرے پاس وہ کلپ موجود ہے برف پڑ رہی ہے اور ہزاروں اسلائڈر روڈ پہ موجود ہے برف کے اندر نعرے لگا رہے ہیں ان کے امام سفید ہو گئے برف سے تو یہ کہا یہ ول کیسا ہے کہ گناگار کتنی ہو جائے امت لیکن نبی پاک سے محبت کیا فرمائیں گے اس بارے میں کچھ فرمائیں اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا یہ تو یوں کہہ لیں کہ جیسے اللہ حدرت علیہ نے فرمایا نا کہ اللہ کی سرتا بقدم انسان, انسا انسان, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان, جان ہے تو مم. نبی پاک صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان ہے روح ایمان ہے جس میں ایمان ہے اس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا لازمی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ سرکار کی محبت نہ ہو اور ایمان موجود ہو سرکار کی محبت اور ایمان موجود ہے ایسا نہیں ہو سکتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ہی ایمان ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ جو نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتا اكون احبا الیہ من والده و ولده والناس تو میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ اس کی اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو تو مسلمانوں کے دلوں میں نبی پاک علیہ صلاح والسلام کی محبت ہمیشہ سے اس طرح سے ہوتا یہ تھا کہ جو شخص کلمہ پڑھتا تھا م... اس کے سارے رشتے پیچھے رہ جاتے تھے اور سرکار علیہ سلاۃ وسلام سے محبت کا رشتہ جو ہے وہ سب پہ فائک ہو جاتا تھا انہوں نے تو دیکھا تھا نا آج بن دیکھے بھی نبی پاک سے جو محبت ہے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بھی حدیث مبارک میں ہے سرکار علیہ سلاح وسلام نے فرمایا کہ ایک سامک نام سے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے بواری شریف کی حدیث ہے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کی جان و مال قربان ہو جائے, جائے میری زیارت کی خواہش ہے ان کی اے اے اے اپنی جانیں ان کی قربان ہو جائے ان کا مال قربان ہو جائے اور میری ایک جھلک دیکھنا ان کو نصیب ہو جائے تو یہ محبت رسول والا معاملہ جو ہے نا یہ تاصبح قیامت یہ چلتا رہے گا سرکار صلاح و سلام کی محبت کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا بڑھتا رہے گا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی جان اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے دو خدا جس کو ہو درد کا مزہ دوا اٹھائے گلی گلی ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے یہ وہ درد ہے یہ وہ آگ ہے امام عشق و محبت اعلیٰ فرماتے ہیں نا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ کرے یہ آگ لگی رہے اور یہ بڑھتی رہے مگر اب آج ہم نے انشاءاللہ شاء اللہ سلسلے کے تو کر دیا طبیب آتش سینہ کا علاج ہے اب کے دودے آہ میں بوئے کباب آئی کیوں آئے آئے کیا, کیا بات اسی کا شیر ہے تو کر دیا طبیب آتش احسن احسن سینہ احسن کا علاج دل جل رہا تھا تو اپنی طرف سے علاج کر دیا لیکن اب بھی سانس لیتے ہیں تو اندر سے کباب کے جلنے کی خوشبو آ رہی ہے تو اب کے دودے آہ میں جب اب آہ بھرتے ہیں سرکار کی محبت کی اندر بھی تو اب بھی اس سے وہ دھواں نکلتا ہے اب کے دودے آہ میں بوئے کباب آئی کیا بات ہے اللہ کرے کہ وہ عشق کا جو معیار علماء نے جو ہمارے اسلاف کے اندر تھا اس کی جھلک مل جائے وہ سب کچھ سوالات تھے جو آپ اس میں سے جوابات دینا چاہیں جو سوال تو یہی تھا کہ بزرگ نے دین نے میلاد منایا ہے یا نہیں میلاد منانے کا تو یہ ہے کہ میلاد بزرگان نے دین سے پہلے تھے جو بزرگوں کے بزرگ ہیں یعنی سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ جب سرکار نے میلاد منایا ہے تو اب بزرگوں والا معاملہ تو پیچھے رہا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے عرض کی یا رسول اللہ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا کیا تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا اور سال میں ایک مرتبہ نہیں پچاس مرتبہ ہر ہفتے منایا پچاس سال کے اندر پچاس مرتبہ کے سال کے تین سو پچاس ایام جو ہجری سال کے اعتبار سے ہیں ان کے اندر پچاس جمے پچاس پیر آتے ہیں है है اور ہر پیر سرکار نے روزہ رکھا اور, اور امت کے لیے اسے سنت بنا دیا اور اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ سرکار نے سلاد و سلام کا ملا مبارک ہے یہ, یہ معمول آج بھی اہل مدینہ کا ہے اللہ کریم ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے آج بھی پیر کا دن اسپیشل دسترخوان رشتے مسجد نبی شریف میں اور بی نہیں سینکڑوں لوگ اور اگر رش کے دن ہو حج کے اور رمضان کے دن ہو تو مجل نبی شریف بھر جاتی ہے ان جان آمازوں سے <سلام> उस, उस خان سے پراپر انتظام ہوتا ہے افطار کا لوگ افطار کرتے ہیں پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ کیا بات اسی طرح جمعے کے دن کے بارے میں کہ جمعہ سید الیام ہے تمام دنوں کا سردار ہے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے آدم علیہ اللہۃسلام کا یوم ولادت ہے تو یوم ولادت ہونے کی وجہ سے سعید الیام بن گیا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سابق ہے ملاد مبارک ہے کیا بیسکلی دیکھیں دو چیزیں ہیں ہم جس کو میلاد مبارک کہتے ہیں یا تو یہ ہے کہ سرکار علصلا السلام کے متلقن ذکر کرنے کو ہم میلاد کہتے ہیں اس جیسے آج تو ملاد میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں نا اگر ہم پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک نبی پاکر صلاحت والسلام کی صرف سیرت بھی بیان کرتے تب بھی ہم اس کو یہی یہ کہتے ہیں کہ میلاد منا رہے ठीक با ठीक با ठीक اگر ہم شروع سے لے کر آخر تک صرف سرکاری صلاحت والسلام کا افو درگزر ہی بیان کرتے تب بھی ہم اس کو یہی یہ کہتے ہیں کہ میلاد منا رہے ہیں تو میلاد کا مطلب ہے نبی پاک علیہ سلاۃ وسلم کا ذکر کرنا ٹھیک ہے یہ بات کرنا کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اپنا محبوب علیہ اللہ وسلم ہمیں عطا فرما دیا اس کا نام اب مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں حدیث ہے صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ارشاد فرمایا ماں اجلاسا کوم اے صحابہ یہ آج کا جلسہ کس لیے ہے ماں اجلا سکوم آج کا یہ جلسہ یعنی بیٹھنا کس لیے جلسے کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے آج کا جلسہ کس لیے کیوں بیٹھے ہوئے صحابہ جلس نہ دل ایمانی و من علیہ بکا یا <تصفح> رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں دو باتوں پر ایک تو اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور دوسرا اللہ کا ہم شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان فرمایا تو نبی پاک علیہ صلاح وسلام کے صدقے جو ایمان ملا اور جو خود سرکار ملے جو خود سرکار ملے اور سرکار کے صدقے ایمان ملا ہم اس کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کیا قسم کھاتے ہو تو اس لیے بیٹھے ہو اللہ عرف کی یا رسول اللہ قسم خاطے ہم اسی کے لیے بیٹھے ہوئے کہ آپ کی آپ کے اللہ نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر جو احسان فرمائے اس کو یاد کریں اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی آپ کے صدقے اس کو یاد کریں فرمایا کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اتانی جبرائیل فا ان اطانی جبرا فخبرانی ملائی کامین علی سلاۃ وسلام میرے پاس آئے اور مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے آپ کے صحابہ کے ذریعے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا اللہ ہے, اللہ ہے اللہ کہ اے فرشتوں دیکھو ان کو آئے یہ آئے نبی آئے کے غلام بیٹھے ہوئے یہ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے یہ نبی کے صحابی بیٹھے ہوئے اور یہ میرے اس احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ میں نے انہیں اپنا محبو بتا پڑا میلاد شریف اور ہم اسی لیے تو بیٹھے ہوئے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سرکار کے صدق ایمان کی دولت عطا فرمائی اور تو نے آج کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمیں عطا فرمائی اسی کو یاد کرنا میلاد ہے اور صحابہ کرام یہ کرتے تھے مسلم شریف کی یہ حدیث مبارک ہے تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ملاد پاک منانا جو ہے یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے بلکہ ترمی شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے مسجد نبوی کے اندر ممبر بچھایا کرتے ہیں ممبر بچھا کے فرماتے ہیں کہ حسان کھڑے ہو کے ناطے پڑھو اے اے اے اے اے اے اے حسان کھڑے ہو کے ناطے پڑھو اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ انہو مسجد نبوی میں سرکار دعالم صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر صدارت کیا بات ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر صدارت زیر سرپرستی صحاب کرام کے جلسے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کا ذکر پاک کرتے آپ کے اوسا بیان کرتے آپ کی تشریف آوری آپ کا دنیا میں تشریف لانا اسے بیان کرتے انہیں کے اندر ایک شعر تھا وہ احسان <عَيْمِن> کا لم تر قطع اجم المین کا لم تعلی دن نسا خلقتا مبن کلین کا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں اور آپ سے خوبصورت کسی مانے جنا ہی نہیں یہ ملاد الدین آپ جیسا حسین و جمیل کسی مانے جنا ہی نہیں آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا گویا آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہتے ہیں پیدائش ہی؟ اب یہ سارا انداز جو ہے آج بھی اشار میں آپ کو, کو پیدا کیا گیا ہر عیب سے پاک ہم بھی میلاد میں یہ کہتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا hmm. آپ کو ایسا پیدا کیا گیا کیا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے ہم بھی یہی بیان کرتے hmm. ہیں کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا کہ جیسے آپ چاہتے تھے ہم کہتے ہیں کہ یارسول اللہ حضرت احسان ثابت رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ آپ کو آپ کی والدہ نے دنیا کا سب سے حسین و جمیل جنا hmm. آپ دنیا میں سب سے حسین و جمیل تھے جب آپ پیدا ہوئے ہم یہی کہتے ہیں کہ سرکار پیدا ہوئے دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے اسی کا نام الاد ہے تو یہ جو ہے کہ آپ کو ہر ایب سے پاک پیدا کیا گیا آپ جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں آلہ حضرت اسی کو بیان فرماتے भाँ ہیں भाँ وہ کمال حسن حضور ہے نقش دھوم جہاں دھوم نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع آ ہے کہ دھواں نہیں جو بات خلکتا کما تشا ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد جیسا نبی پاک چاہتے تھے ایسا بنایا تو کیا بابا حسن اللہ علیہ رما فرماتے ایسا تجھے خالق نے دار دار بنایا, ये بنایا ये یوسف کو طالب بنایا, بنایا کون بنائے گئے سرکار کی خاطر کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کیا بات ہے اچھا اب یہ میراد بنا رہے ہیں اور آپ نے اس کو بہت پیارے انداز میں بتایا طریقے مختلف رہے صحابہ اکرام کا انداز تھا پھر خوشی کا انداز کچھ اور آیا طریقے ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں لیکن طریقوں کا تعلق زمانے کے تقاضوں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آج ہمارے ہاں علم دین پڑا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب چینلز کے اوپر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں جو دین کے نام پر آتے ہیں دین سکھانے کے لیے آتے ہیں کیا یہ جو چینل کے اوپر آ کر پوری دنیا کو مخاطب کر کے سکھانے کا طریقہ ہے کیا یہ اس زمانے میں تھا نہیں تھا اس زمانے کے اندر اچھا اسی طرح علم دین نبی پاک صلاحت السلام سکھاتے تھے صاحبۂ کرام کو جس انداز میں سرکار سکھاتے تھے کیا آج سکھانے کا انداز وہی ہے آج مدرسے بنے ہوئے بلڈنگز ہیں کلاسز ہیں پیریڈ ہیں امتحانات پیریڈ ہیں امتحانات ہیں درجے ہوئے ہیں پاس ہوا فیل ہوا یہ دورہ دس میں چلا گیا یہ منتقڑ سر پڑھ رہا بلاغت پڑھ یہ سرف ہے نحو ہے یہ سارے علوم پڑھا یہ کوئی بھی طریقہ یہ کوئی بھی طریقہ نبی پاک علیہ صلاح وسلم کے زمانے میں نہیں تھا صرف اتنا تھا کہ خیر حکم منتا و تمہیں بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا دوسروں کو سکھایا اب اس کے بعد اس قرآن سیکھنے سکھانے کے طریقے مختلف ہو گئے اس کے لیے مدرسے بن گئے اس کے لیے کلاسز ہوگی آٹھ بجے شروع ہوتی چار بجے ہوتی ہے استاد کو دینا شروع کر دی طلبہ کی سب کی سبق اور منزل بنا دی تو یہ پورا ایک طریقہ بدل گیا جی تو طریقہ بدل جاتا ہے ہے اب نبی علیہ کا کا تذکرہ تو تو سرکار کا ذکر کرنے, کرنے سے تو دنیا کا کوئی پاگل بھی انکار نہیں کر سکتا جی کہ جی جی سرکار جی جی سرت السلام کا ذکر نہ کیا جائے جب اللہ تعالی بنی اسرائیل کو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر فرماتا ہے کہ اب کرتی اللہ تو علیکم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اما بعمت ربی کا اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل بال اللہ و بر رحمتاری کا فل اے نبی تو فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشیاں منانی چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذکر ایام اللہ اے نبی لوگوں کو اللہ کے خاص دنوں کی یاد کرایا کرو اور اللہ کے خاص دن وہ ہیں جن میں اللہ نے اپنی کوئی نعمت اتاری ہو جیسے قدر القدر اللہ نے قرآن اتارا قرآن اللہ کی نعمت ہے اس نعمت شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری سورت کو نادل فرما دیا القدر القدر مبارکہ نادل ہو گئی جس رات کی اندر قرآن پاک عطا کیا گیا تو جس رات میں صاحب قرآن عطا کیا گیا آئے آئے آئے اس رات کی شان کیوں نہ ہوگی اور وہ رات اللہ کی خاص راتوں میں اور وہ دن اللہ کے خاص دنوں کے کی اندر کیوں نہیں شامل ہو جائے گا تو لہٰذا طریقہ جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے اس زمانے کے جہاد کے طریقے مختلف تھے آج کے زمانے میں کوئی بولے کہ نہیں جہاد وہی تیروں تفنگ کے ساتھ کیا کرو اور وہی اور نیزوں اے کے اے ساتھ کیا کرو اور وہی گھوڑے اور اونٹوں کے ساتھ کیا کرو تو کوئی اس کے بات کر ہی نہیں سکتا تو طریقہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے آج کے زمانے کے تقاضے کچھ اور طرح کے اس انداز کے اندر منایا جاتا ہے لیکن جاتا اب اس میں تک تق... اب بہت تو آپ کی بات بہت اچھی طریقے سے امیدیں سمجھ آ گئی ہوگی بس بھی دور ہوئے ہوں گے کہ طریقے ڈیولپ ہوتے گئے انداز خوشیوں کا بدلتا گیا اور وہ لوگ سیلبریٹ کرتے رہے مگر باؤنڈری شریعت کی رہے گی جو اب ایک اور سوال تھا اگلا کہ اس کو اتنا آگے بڑھا دیا سیلیبریشن کے نام پر جو ڈول تماشے یا جو جس طرح کا ایک انداز اختیار کیا گیا اس کے بارے میں کیا فرمایا میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ کوشچن بھی فیس کیا جائے وہ جو سائل بھی کہہ رہے تھے تو کیا یعنی میلاز شریف کو انتھسائز کرنا اس کا بہت زیادہ یعنی چرچا کرنا اور اس کا اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ یعنی اس کی دھونڈ ڈالنا تو کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ ربیع یہ میلاز شریف کے اندر بہت زیادہ غلوف کر دیا گیا اور ان وجوہات کی بنا پر لوگ یعنی جو ہے نا افراد و تفریح کے جو شکار ہوتے ہیں ان کی وجوہات یہ ہیں یا علماء نے یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو واقعی احتیاطوں کا اور دونوں طرف کے تقاضوں کا دیکھ کے اعتدال پر چلتے ہیں اور خیال کر کر بولتے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی اور کسی شخص کی اپنی مس کانسیپشن ہے یا مس پرسیپشن ہے یا اسے سمجھ بھی نہیں آتی یا اس کی نالج کی کمی ہے تو جس کی وجہ سے وہ اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے یا حدود کراس کر جاتا ہے تو اس اندنی میں چاہوں گا کہ اس تناظر میں بھی مفتی صاحب جو ہے نا اس کا جواب آتا پانی بھی پلائے اور آج میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک اور بلکہ آپ سب کو خوشخبری دیتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو جو تھوڑی سی خیر خائی آپ کی جو ہوگی نا مدینہ شریف سے تازہ تازہ کھجوریں آئی ہیں اور مدینہ شریف ہی کی چائے ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو مدیچل کے ناظرین کے منہ میں پانی آ جائے جب میں اگلی بات بتانے جا رہا ہوں مفتی صاحب میں نے جی ملے گی ان شاء اللہ ملے گی تھوڑی دیر میں ملے گی انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں آپ کی گفتگو کمپلیٹ اور ناخوا کی طرف جائیں گے نا تو پھر ہم اس دوران ہم اپنی ترکیب بنا لیں گے اچھا اس میں ایک اور مطلب قرآن واقعہ پڑھا بھی تھا سنا بھی تھا بڑی خوشی ہوئی وہاں جا کر الحمد ہم ابھی عمان تھے نا تو اس کا ایک شہر ہے سرالا شریف وہاں انبیاء اور صحابہ کے مزارات ہیں اللہ تو اللہ ایک سلسلہ ریکارڈ کیا ہے انشاءاللہ شاء اللہ مدیچل کے ناظرین دیکھیں گے تو اس میں حضرت ایوب اللہ نبینہ والد السلام کا جو وہ واقعہ ہے جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کو شفا ملی تو جس چشمے کو آپ نے ٹھوکر لگائی وہ چشمہ جاری وہ چشمہ آج بھی وہاں موجود ہے اور جس کو آپ نے استعمال کیا تو آپ کی بیماری دور ہو گئی آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں بڑی تعداد میں اس چشمے کا پانی لیتے ہیں اس میں نہاتے بھی ہیں تو تاکہ وہ مرض وغیرہ کے علاج کے لیے تو اس چشمے کا پانی لے کر آئے لمظم hmm. شریف اور چشمے کا پانی ملا کے انشاءاللہ آپ کو ہم پیش کریں گے تو اس نیت کے ساتھ پیے گے بڑا دن بھی ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گے جلد مزید چل کے ناظر کا سوال پورا ہو جائے پھر کی طرف اب یہ جو گلو یا جو بھی آپ کا غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں ایسے بڑا تو بہت سارے ہیں یہ جو ان کے پاس بھی جمع ہے جو آپ کا سوال بھی ہے اس پر ویسے تو یہ کہ اگر کل تک بھی کلام کروں تو یہ پورا نہیں ہوگا اس کے اوپر جتنا کچھ مواد ہے علماء نے لکھا ہوا دیکھیے دو باتیں ایک ہے غلوف سے مراد کیا ہے ایک ہے بہت زیادہ یاد کرنا ٹھیک ہے اور ایک ہے غلط طریقوں سے یاد کرنا ان دونوں میں بہت فرق ہے بہت زیادہ یاد کرنا تو ایمان ہے بہت زیادہ یاد کرنا تو ایمان ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے اذان کے اندر بھی اپنے نام کے ساتھ سرکار کا نام رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی اپنی صنا کے ساتھ سرکار دعلم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام رکھ دیے وَسلامات وطی و بات یہ سنا ہے اور السلام و علیہ کا ائنبی و رحمۃ اللہ وبرکات السلام عباد اللہ صن اس کے بعد اللہ وسل علام محمد علی محمد تو نماز کے اندر بھی اللہ کے نام کے ساتھ سرکار صلاح السلام کا نام مبارک موجود ہے اب اللہ کے نام کا کیا حکم ہے الزر اللہ ذکراً کثیرہ اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور سرکار سلاط وسلام کے بارے میں کیا ہے ورفعنا ان ذکرک کا اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اب یہ بلند کرنا کیسا ہے شفا شریف کے اندر حدیث مبارک ہے کہ جبرا مین علیہ صلاح آئے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر مبارک ایسے بلند کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کا ذکر ہم نے ایسے بلند کیا ازا ذکیر تو ذکیرتا معیا کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ میں تیرا ذکر کیا جائے گا جا جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ میں تیرا ذکر کیا جائے گا جا جا جا جا جا جا اب اللہ کا ذکر فرمایا علقر اللہ ذکراً کثیرہ اللہ اب اب اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور جب اللہ کا ذکر کرو میں سرکار کا ذکر کرو تو اب اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کثرت سے کرو اللہ کا ذکر بھی صبح شام کرو اللہ دین اللہ قیام قرآلہ جنوب ہی ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اور جہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں سرکار علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے اب ایمان والے ذکر کرتے ہیں اللہ کے محبوب علی تو سلام کا کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اللہ. تو جو جہاں جہاں اللہ کا ذکر آئے گا سوائے چند مستثنیات یاد کے دبا کرتے وقت جو है. ایک دو صورتیں ہیں ان کے علاوہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں سرکار دوال میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا हुँ. تو اگر کسرت ذکر مراد ہے ٹھیک ہے اگر کسرت ذکر مراد ہے تو وہ تو ہونی چاہیے थी وہ थी تو اتنی باشا ہونی باشا چاہیے باشا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ائلہ دینا آمان سلو علی وسلم و تسلیمہ اے ایمان والو نبی پر خوب درود بیجو سلام بیجو کتنا بیجو کوئی حد نہیں ہے کتنا بیجو کوئی حد نہیں ہے حد سرکاری دولم علیہ صلاح وسلم سے پوچھا حضرت ابئی بن کام رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اتنا درود پڑھتا ہوں تو اور بکیہ ٹائم میں کچھ اور پڑھتا ہوں آپ فرمایا کہ کتنا درود پڑھوں ارشاد فرمایا کہ جتنا پڑھتے ہو اچھا پڑھتے ہو لیکن اگر اور زیادہ پڑھو تو اور زیادہ اچھا ہوگا عرض کی یا رسول اللہ جتنے ورد وظیفے پڑھتا ہوں اگر آدھا ٹائم درود کر دوں اور آدھا ٹائم دوسرے وظیفے کر دوں تو فرما اچھی بات ہے لیکن اگر اور درود پڑھو تو اور آدھا اچھا ہوگا عرض کی یا رسول اللہ ہر وقت درود ہی پڑھتا ہے ہائے اور آدھو کی جگہ ہر وقت درود ہی درود پڑھتا رہو فرمایا کہ اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا آلہ آلہ آلہ تو نبی پاک علیہ صلاح والسلام کا کثرت سے ذکر کرنا ایک تو اس حدیثے صاحب دوسرا وہ قرآن کی آیت مبارکہ میں نے سے ثابت ہے تو یہ جو ہے کہ صبح و شام سرکاری صلاح وسلام کا ذکر اعلیٰ فرماتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مستفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبا خدا نہ خدا کرے, کرے. لہد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے ہم. کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کی کی کے چلے تو نبی پاک وسلام کا کثرت سے ذکر کرنا جو ہے اگر وہ مراد ہے تو وہ این ایمان ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے اب دوسری بات ہے غلط انداز کہ غلط طریقے ڈولڈ ڈمکا اس میں شامل کر دیا تاریاں مرد عورت اکٹھے ہیں وہاں پر بے پردگی ہو رہی ہے یہ جو چیزیں ہیں تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شہ اچھی ہے اب بری تو بری ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھی شہ بھی جب غیر علماء کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے اور ہمارے ہاں چیزوں کے بگاڑ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا شادی اچھی چیز ہے نبی پاک علیہ صلاح والس کی سنت مبارکہ ہے پرانے پاک میں حکم دیا جا فن کے حما پو بالک مسن و صلاح و ربا حدیث مبارک میں سرکار علیہ صلاح والسلام نے فرمایا ان نکاح ہو میری سنت نکاح میری سنت ہے جس نے اس سے اراد کیا اس نے میری سنت سے اراد کیا لیکن شادی کے اندر لوگوں نے کیا کیا داخل نہیں کر دیا کیا کیا داخل نہیں کر اچھا اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے کتنا عبادتوں کا مہینہ ہے تلاوت قرآن کا نوافل کا روزوں کا مہینہ ہے لیکن آخری عشرہ جو زیادہ عبادت کا ہے وہ زیادہ بازاروں کے اندر भी گزرتا ہے وہ وہ زیادہ کے اندر گزرتا ہے کیوں اس لیے کہ لوگ جو وہ اپنے, اپنی خواہشات نفس کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں دین کے پیچھے کم چلتے ہیں اسی طرح پہلے تو صرف یہ تھا کہ لوگ مارکیٹوں میں چلے گئے اب ہر چینل لے کے بیٹھ گیا لوگوں کو بے عائی سکھانے کے لیے اب رمضان کا آخری اشرا ہوتا ہے جو عبادت کا ہے اب وہی صاحبان جو ہے جو تاک راتوں کے اندر لوگوں کو اولاد وظائف اور عبادت بتا رہے ہوتے ہیں عید والے دن وہ ڈانس کروا رہے ہوتے ہیں یہ جو چیزیں بھی جو بگاڑ ہے یہ بگاڑ اثر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جہالت اور دوسرا جو ہے جو یعنی جو بے عملی کے پروموٹر ہیں جی جی وہ اس قدر پروموٹ کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ اور اچھی چیز جب غیر علماء کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ جو مرضی کریں میلادے پاک کا معاملہ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے جہاں پر میلاد شریف خادثت اہل علم کے ہاتھ میں مدینہ مدینہ جہاں پر دین کی سوچ رکھنے والے شریعت پر عمل کرنے والے شریعت کے احکام پر عمل کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے جیسے ہمارے یہاں اسلامیہ بہت ساری جگہوں پر علماء کرام کرتے ہیں علمائے کرام جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں وہی ساری ذات جو ہے مسجدوں کے اندر عبادت میں گزرواتے ہیں جہاں پر یہ معاملہ ہے وہاں پر آپ کو نعت ملے گی درود ملے گی تلاوت ملے گی آپ کو سلاد و سرام ملے گا آپ کو سرکار سلاط و سرام کی شان میں بیان ملے گا آپ کو نمازوں کی پابندی ملے گی آپ کو نگاہیں نیچی رکھنے والا ذہن ملے گا سب کچھ ملے گا وہاں آپ ایسا نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی عالم جلوس لے کے جا رہا ہوں ساتھ میں ڈھول بھی لے کے جا رہا ہوں جلوس کی بات ہو رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے دعوت اسلامی کا جو جلوس ہے اس کے مناظر بتایا جا رہا ہے کہ لائیو ہیں تو دیکھیں یہ بھی دیکھیں کہ دعوت اسلامی کا انداز جلوس کیا ہے لوگ بات تو کرتے ہیں کہ جناب جلوس میں غلط چیزیں ہیں تو چند मामलात اگر غلط ہوں تو اس کی وجہ سے پورے اس کانسیپٹ کو غلط نہیں کہا جا سکتا وہ کہتے ہیں نا ناک میں مکھی بیٹھ جائے تو ناک نکال دوڑا دوڑا دوڑا دو بھائی تو اگر گھر میں بدبو ہو گئی ہے تو بدبو نکالیں گے تو اگر کس جگہ پر اگر کوئی ایسا چیز ہے تو اس کو ہم نہیں کریں گے اب یہ ماشاء اللہ رکن شبہ اظہر بائی ہے اور ماشاء اللہ آشیقان رسول ہیں ہاتھوں میں پرشم ہے لمحوں پر درود ہیں اگر کچھ آواز بھی وہاں کی ہمیں سنائیں گے مناظر اچھا آواز نہیں ہوگی وہاں لیکن امید یہی ہے کہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے چلے ہم کچھ کلام یہاں سے بارے فرمائش بھی آئی تھی تو کچھ اشار بھی سنا دیں اور جلوس میلاد کا منظر بھی دیکھتے جائیں اور مدینہ شریف کی چائے کا بھی کوئی انتظام کر دیں بھائی چلیں جی نہ کیوں آج ج کس رکار آئے خدا کی خدائی آئے نیوچوے کس رے مختار آئے نکو پاری پہ ہمیں پیار آئے نیو بار پہ ہمیں پیار آئے آئے آئےے سیرو سرکار آئے آئے سرکار آئے کریں گے آئیے چلتے ہیں ہانگ کانگ کا بتا رہے ہیں کہ جلوس انہوں نے ریڈی کر لیا ہے جس میں شرکت ہوئی تھی اور بڑا شاندار موسم بھی تھا وہاں پر اور ایک عجیب فوار اور بڑا مطلب مزہ مزے کا بھی مزہ آ اور پھر آسٹریلیا کا بتا رہے ہیں جلوس میلاد بھی ہے تو کچھ بیرون ملک کے اس بار سے جلوس ملاپ نکلے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مدنی گلدستہ آپ کے لیے بنایا ہے وہ سنیے تو دیکھیے ان ایمان تازہ کیجیے اور پھر آئیے تو انشاء اپنے موضوع کو اپنی باتوں کو آپ کی کالس کو کنٹینیو کرتے ہیں سلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ صل وسلم علی مر ہابایا بس پاپا مل ہابایا گستاپا مل ہابایا مستاپا مل ہابایا مستاپا مل ہابایا گستاپا مل ہابایا گستاپا مل ہابایا گستاپا سوچا گیا کا گیا سوچا گیا آ گیا یہ جس شہن چار ہے کی آمد آمد ہے یہ جس شہن چار کی آمد آمد ہے مردی مر گا بھری مرنا ni mar mar ni mar mar le le ko شہرا کی رام ملامت ہے یہ شہنشاہ ہے کی آمد آمد ہے یہ کسنچار ہے کی رام دلامد ہے مرہما mama <laughs> <laughs> mama نمبر ہاں دور میں سوچا گیا ہے تم خوشی کا گیا دون میں سوچا گیا ہے تم خوشی کا گیا آتا کی آمد بھر آ گا کی آمد کی آمد بدنی کی آمد بہارے ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ صرف ایک جلوس نہیں ہے دنیا بھر میں خاص طور پہ جہاں جہاں آج بارہ ربیع رول کا دن ہے بلکہ مجھے بتایا گیا کہ 43 تھری یا فورٹی کنٹریز میں آج گورنمنٹ ہالیڈے کی گئی ہے الحمدللہ اور عید میلاد النبی کی جی آفیشیل اور جس کو چھٹی کرار دیا جی یعنی ایک تو آفیشیل سیلیبریشن تو جو غیر مسلم ملک ہیں وہاں بھی مسلمانوں کو یہ آفیشیلی کئی چیزیں کرنے دی جاتی ہیں لیکن جب باقاعدہ چھٹی کا اعلان کیا گیا اور الحمدللہ بلکہ ایک ملک کی تو میں بات بتاؤں کہ بدقسمتی ہے ویسے تو لیکن یہ اچھی بات کہ اس ملک میں برائیاں بہت ہیں مسلمان ملک ہونے کے باوجود وہاں بارز ہیں برائی کے قلم ہیں کیسینوز ہیں لیکن اسپیشلی آفیشیل نوٹیفیکیشن کے ذریعے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ عید ملادن نبی نبی پاک کے ولادت کا دن ہے اس دن تمام بارز بن رہیں گے تمام شراب خانے بند رہیں گے تمام جوڑ خانے بند رہیں گے اس کے احترام میں چلو بھائی ایک دن کے لیے تو اس کو نوٹس اللہ کرے کہ سرکار کے میلاد کی ایسی برکتیں ملے کہ وہ ختم ہی ہو جائے ہمیشہ کے لیے تو بہرحال مندر چل کے دادری آپ کچھ کالس بھی کر رہے ہوں گے چلے کچھ کالس بھی دے دیں ساتھ ساتھ جلوس میلاد کا مندر بھی چلتا رہے ندین شریف کی چائے اور ندینی شریف کا خجور بھی چلتا رہے کئی روزہ دار بھی ہوں گے انشاءاللہ تو وہ افطار میں ان ان چیزوں کو لے لیجیے گا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد احمد ہے میں سعودی عربیہ سے رہا ہوں ابھی بھائی مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں آپ سب کو عید مبارک پچھلی دفعہ میں نے آپ کو فون کیا تھا تو آپ نے کہا تھا میرا سلام مدینے میں آقا صلی اللہ آ وسلم کو پیش کر دے میں مدینہ گیا تھا اور آپ کا سلام پیش کیا تھا ایک ناک سنوا مرحبا مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو موتی صاحب سے بھی نا سننی ہے اور ناطخواں کو لگتا ہے سپورٹ ہم نہیں کرنا پڑے گا موتی صاحب آج تو ایک تعویذ بھی بنواؤ بھائی اور ہم بھی مل کے پڑھیں گے تو ہمارے ناطخواں جو ہے آج کچھ زور میں آئیں گے اور اب تو آپ بھی مجھے بہت اچھے لگنے لگے ماشاءاللہ آپ نے میرا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا آپ جب بھی جاتے رہیں سلام پیش کیجیے گا پہنچا دینے والے چلے جناب ہمارے ایک پنچ پہ سب کا سلام بارغیر سالت پیش کریں جی اگلے کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی میں ریاض بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے فضان علاج پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک بہت بہت, بہت آپ کو بھی مبارک ہو جی اگلی کال دیجیے جی ملک اصر بول رہا ہوں ظورف باز سے اور میں نے بس مبارک باد ہی دینی تھی بہت اچھا پروگرام ہے بہت اچھا چینل ہے آپ لوگوں کا ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ کی مبارکباد کا آپ کی حوصلہ افزائی کا اچھا مبارکباد دینے والے حوصلہ افزائی کرنے والے بہت ہیں لیکن اگر ساتھ مل کے مدنی کام کرنے والے سارے بن جائیں آپ سوچے دعوت اسلامی کدھر پہنچ جائے گی اتنی میڈیا میں لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ سے بہت خوش ہیں آپ کا مدنی کام بہت اچھا ہے آپ کا مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں اب اب آپ شوق سے دیکھتے ہیں پسند بھی کر رہے ہیں اگر پارٹ دعوت اسلامی بن جائیں تو آپ کتنی ملٹیپلیکیشن ہو جانی ہے مدنی کاموں کی اور کتنا آگے آپ کی دعوت اسلامی پہنچ جائے گی پہ اور میں آئیے جی ایسے جو ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ جو ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں نا کہ لائک کرتے ہیں جی وہ کچھ عرصے بعد ماشاءاللہ وہ شامل بھی ہوتے ہیں ان کو جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا وہ چینل کی وجہ سے میں اور سارے کاموں میں بھاگ بھاگی اتنی زیادہ سپورٹ ہو گئی ہے اللہ کی مہربانی سے اور ایسی ایسی جگہوں پر مدری چینل پہنچ گیا ہے کہ ہم تو کبھی کبھی ابھی میں اتفاق جہاز کی بات کرتا ہوں پورے جہاز کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کو آپ نا وہ جو ہیڈ ہیں Schward. تا, Schward. وہ ہیڈ اسٹیور جو تھا جو پور چیف اسٹیور جو ہوتا ہے اب میں جیسی جہاز میں گیا داخل ہوا تو بہت بڑی ایئر لائن ہے وہ فوراً اس نے مجھے کہا آپ کیسے ٹھیک اچھا ہے میں سمجھا وہ کٹیسی میں ہر پیسنجر کو کہتے ہیں تو جیسی میں بیٹھ گیا سیٹ پہ جا کے تو جب جہاز ٹیک آف ہونے لگا اس سے پہلے پھر میرے پاس آ میں مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی لیکن ٹیک پھر ہوں کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا تھا جب ٹیک ہو گیا اس کے بعد تو وہ کے میرے برابر میں بیٹھ گئے اب جو انہوں نے مدنی چینل اور اس کے سلسلوں کو شروع کیا ہے اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور جو وہ سیکھ رہے ہیں اور میرے گھر میں چلتا یہی ہے حالانکہ میں بہت ٹائم باہر رہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے گھر جاتا ہوں مگر بہت شوق سے اب میں پھر میں نے الحمدللہ ان کو ایئر لائن کے حوالے سے کام دے دیا کہ بھائی آپ کی ایئر لائن کے اندر جو ہے یہ اتنی ساری چیزیں چلتی ہیں اسکرین پر مدنی چینل بھی لگا دیا آپ کو اتنا پسند ہوں, ان کو بڑا سمجھ آیا انہوں نے ٹھیک ہے میں آپ کے یہ امید ہے کہ آج کل آئیں گے کراچی ہم مل کے کچھ بات کام کریں گے تو بٹ وہاں وہاں دعوت اسلامی اور مدنی چینل نے ہمارے لیے راہیں کھولی ہیں الحمدللہ اور مزید یہ برکت آگے بڑھے گی آپ کی اپریس کا آپ کی تعریفوں کا بھی بہت شکریہ آئیے دعوت اسلامی کا حصہ بن کر دعوت کہیں نہ کہیں آپ کا کردار بنے گا آپ جہاں ہوں گے کوئی نہ کوئی ایسا میں یہی مدنی پھول پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ میں دعوت کے کاموں میں اتنے زیادہ اور کاموں کے اندر بھی اتنی زیادہ جیسے ابھی ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تھا چیف اسٹورڈ اور اس کا تعلق تھا ایئر لائن انڈسٹری سے لیکن بات ہوئی تو ایئر لائن میں بھی بدنی کام کی صورت ہے وہ خود خوش ہو گئے اور ان کی ہے بھی تھی کہ قابل رسائی اب اس کو بھی یہ احساس ہوگا کہ اچھا اس جگہ بیٹھ کر اس تناظر کے اندر میری صلاحیتوں یا میری پوزیشن کی وجہ سے دین کو میں کوئی اس کی طویل اتنا بڑا ثباب جاری ہوگا ابھی جب جب لوگ بیٹھیں گے ایئر لائن میں مدنی چینل ابیر علیہ سلت کا مدنی مذاکرہ کوئی بھی سلسلہ دیکھیں گے آپ کو کتنا میں بنیاد کیا ہوئی کہ دعوت ذمہ دار سے ان کا اسٹیبلش دعوت مدنی ہوئی تو ایک اپرچونٹی ارائیز ہوئی یہ اپرچونٹی تو پہلے بھی تھی لیکن توجہ نہیں تھی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان سب کو کہہ دیں کہ آپ کے لیے کام ہے ہمارے پاس آ جائیں بس جی آپ کے لیے سب کے لیے کام موجود ہے ایسا مدری کام موجود ہے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی آپ مدری چینل دیکھتے ہیں دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں اللہ نے چاہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اگلی کال دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام منور اختاری ہے میں پنجاب کے شہر محسی سے بول رہا ہوں حضور میرا تعلق نا پنجاب پولیس سے ہے آپ کی بارگاہ میں بہت عید اللہ دلہ کی مبارک ہے بھاری غلام مصطفیٰ بھائی کو عبد الحبیب بھائی کو ہم سب کو سلامت رکھے تعالیٰ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام> اب <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> دیکھیں پنجاب پولیس سے کال تھی نا اب پولیس والوں میں بھی بدری کام کرنا ہے ہم نے تو آپ آئیے ہم سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ پولیس والوں کو نماز کی دعوت دیں گے ان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے اچھا پولیس والے کو جب پولیس والا سمجھائے گا نا یار ہماری برادری کا آدمی ہو یہ بھی نمازی ہے اور ہمیں ایمانداری کی بات کر رہے ہیں تو اثر کرے گی بات آئیے ان شاء اللہ اور امید آپ کرتے بھی ہوں گے مدری کام اگلی کال دیجئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہند کے شہر اجمیر شریف سے انیس افتاری عرض کر رہا ہوں تمام مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص مفتی صاحب حاجی عبد صاحب دیگر ہمارے ناطخوان کو بھی جشن عید میلاد النبی خوب کو مبارک کو ناطخوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں عید میلاد النبی کا بڑا ہی پیارا کلام سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سنا دے ماشاءاللہ اللہ ما بہت خوشی ہوئی ججبیر شریف سے کال آئی ہمارا سلام بارگاہ خواجہ میں عرض کیجئے گا اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عمران تاریخ ہندی کے شہر صورت گجرات سے میلاد کو مرحبا کہتے ہیں اور آج کا مقدس دن ہے الحمد للہ دلو سے پاک کی بے شمار برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج لگتا ہے کہ مطلب پاکستان والے سارے جلوس میں گئے ہیں اور ہند والے اور ہند والوں نے جو آج قبضہ کیا ہوا ہے بدری کالوں پہ چلے اچھی بات ہے ماشاءاللہ اگلی کال دیجیے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام حسن اطاری ہے میں فیزارہ بابا فیصلہ با سے بات کر رہا ہوں سلسلہ فیضان ملت بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے عبدالحبیبی آپ اپنی پسند کی نام سنا دیں آج میں نے سوچا تھا کہ آج میں انشاءاللہ میلاد کے حوالے سے ہی میں بچپن سے ایک ناپ میرے لیے مدری ماحول میں سنی تھی تو وہ پڑھتا تھا تو اس کا موقع نہیں ملا کئی بار وہ کبھی موقع ملتا وہ پنجابی نات ایک بار پڑھ دی ہے تو اسی کی فرمائش کر دیتے تو آج میں نے سوچا تھا کہ آج مجھے کسی نے کہا چانس لینے کی کوشش کرا تو آ گئی کال تو انشاءاللہ نات اللہ نعت مل کے مجھے اگر ہینڈ مائک دے دیجیے گا مفتی صاحب سے بھی نات سننی ہے ایک اور کال دے دیجئے ایک اور کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد جنید عرب کے شہر طائف سے بول رہا ہوں فیضان میلاد آپ سبھی, بھی سبھی بھی بھی کو عید میلاد النبی مبارک ہوں خیر, خیر مبارک ماشاءاللہ طائف سے بھی کال ہے اجمیر سے بھی کال ہے کیا بات ہے مدینے کی اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو اور حضرت مجھے باپا کا مرید بننا ہے آپ مجھے طریقہ بتا دیجیے اچھا اتنا مبارک ہی اگر موقع ہے اسی سے میرے ذہن میں یہ آیا جی اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ خواہش ہو سکتی ہے جی کہ امیر اہل سنت کا مریب بنا جائے جنہوں نے اتنا جو ہے اس دور میں الحمدللہ دین کا اتنا کام کیا ہے اور اس کی جو نتائج ہیں وہ معاشرے میں جو تبدیلی کے آسان ہیں وہ نظر آتے ہیں محسوس بابا ہوتے ہیں اور ظاہر کہ سلسلہ قالیہ قادریہ کی اتنی عظیم بزرگ ہستی ہیں جن کے جو کام کے نتائج کے اثرات کے انشاءاللہ نظر تو یہی آتا ہے عقل یہی کہتی ہے کہ آنے والے اتوار تک بھی محسوس کیے جاتے رہیں تو اور لوگوں کے دلوں میں بھی خواہش ہوتی ہوگی جن کی تو زبان کی نوٹ پر آ گئی اور کال کے ذریعے چل بھی گئی تو وہ لوگ بھی جو یہ چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے مرید بن جائے تو ان کے لیے تو ایک اپارچونیٹی الحمدللہ اس وقت بھی موجود ہے اگر آپ ہی جو ہے نا اس میں امیر اہل سنت کا مرید ان کو بنا لیں وکالت جی تو آپ کے پاس بھی ہے امیر اہل سنت کی بیت مرید بنانے کے وکیل تو ہیں آپ تو اور اس کی جو مدنی پھول ہیں وہ بھی آپ ارشاد فرما دیں جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہتے ہیں آج موقع اچھا ہے مدری چر کے نادری جو میں کہتا جاؤں دہراتے جائیے اور اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں تو چاہیں تو آپ طالب بھی ہو سکتے ہیں یعنی بیعت برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنی پیر صاحب کے برید رہیں گے فیضان اختار بھی جاری ہو جائے گا میں کہتا جاؤں وہ دہراتے جائیے بسم اللہ يا حبیب, اللہ, يا حبیب اللہ, لا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ محمد الرسول اللہ الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے گناوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی فرمانی جھوٹ غیبت چغلی چگلی وعدہ خلافی وائدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرامے فلم ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت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 غو پاک رضی اللہ کے ہاتھ میں جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا تو السلام علی یا نبی اللہ علی صحاب یا نور اللہ ناز شریف مفتی صاحب آپ سے بھی سننی ہے اب میری ناد کے بعد آپ نے فسانی ہے ان یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا ہبا بولو مرحبا ہبا کا مرحبا مدنی مرحبا یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما میرے آج کاہے کی شادی ہے ارش کیوں جمع کی لب زمین کو لب آس مانے کیوں چوما لمی کو لو آس مانے رشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں فرشتے آج جو مچانے آئے ہیں آنے کی خوشیاں منانے آئے چاہے والا <سؤال> آمد آمد ہے بابا برہبا مرحبا آتا مرحبا ہر مرحبا مدنی مرہبا آتا مر ہانے پیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک ہائی کے قبے میں رب تل کا آئے ہیں ہائی کے قبضے میں رب تل کا جانے آئے چاہیں گے چاہیں گے اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے شہ سارے والا آمد آمد ہے مرحبا مدنی مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا سال تیرو شکشتا بجیا تش شی آتش بو جانے آئے ایک پورو شری کی آتش بو جانے آئے یہی تو سوتے ہو وہ جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہو وہ پسانے آئے ہیں آمد آمد ہے بولو مرحبا با بولا مرحبا مدنی مرحبا کا مرحبا تیرا چم نوری نصیب تیرا چمک تو نوری ہر کے چار لگ چانے آئے ہیں شہر شاگے والا کی آمد آمد ہے مرحم مرحبا, مرحبا, مرحبا آقا مرحبا احمد مرحا امد مرحی کی امداد مرحا اون کی آخر کی امد مر ہا آخر کی امد مر ہا آخر کی امد مرہ جاسی امداد مرحا ہاکی کی کی آمد مرہ دور کی آمد مرحبا بدا دت مرہ بدا دت مرہ کر بولو مرحبا مانا چھوڑو مرحبا بولو مرحبا بولو سلو بول حبیب قبلہ مفتی قاسم صاحب ہمیں چند صوبے پڑھیں گے تو نماز شریف پڑھ لیتا کتاب دے دیں اور جب تک جو ہے وہ ہم ہاں وظیفہ سبحان اللہ بھائی ایسا وظیفہ سننے دیوانو تیار ہو جائے اب وہ وظیفہ جس کو پڑھ کر انشاءاللہ اللہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نصیب ہو سکتا ہے تو اب یہ وظیفہ کون سا ہے کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے دل کے کانوں سے سنیے الرحمن الرحیم میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی پیاری اور مایا کتاب مدنی پنسورا آپ نے اس کے ٹائٹل پیج پر ہی لکھا ہے کہ اس کا ہر گھر میں ہونا مفید ہے تو الحمد آج بارہ ربیع النور شریف ہے اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جو درود پاک اس میں تحریر فرمایا ہے تو اس کی جو ہیڈنگ آپ نے دی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے طلبگار کے لیے تحفہ है है है है تو है یہ آج کی اس نسبت سے بات ایک تحفہ بھی ہے اور سمجھے امیر علیہ سنت کی جانب سے ہی یہ ایک تحفہ آپ کے لیے ناظرین کے لیے مدری چینل کے جو بھی ناظرین ہیں تو ان کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں نبی اکرم نور مجسم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے شفاط نشان ہے جی جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اللہ اللہ اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفات کروں گا اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ از وجل دو پر حرام کر دے گا تو درود پاک جو پڑھنا چاہے تو الفاظ کی ادائیگی درست ہو تو اس کے لیے مدنی پنسورا کے صفحہ نمبر 167 167 پیج نمبر 167 اس پر یہ آپ نے تحریر فرمایا ہے روحی محمدن فل اواحی و الا جس ادی فی الاجساد سدی و ہی فی القبوت یہ درود پاک اس کی اگر عادت بنا لی جائے اور ویسے ہی مدنی انعامات اس میں ایک مدینی نام یہ بھی ہے کہ تین سو تیرہ بار درود پاک کم از کم اور بزرگ عالدین نے فرمایا کہ یہ تین سو تیرہ بار جو درود پاک ہے یہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی عادت بنائے تو انشاءاللہ یہ جو تحفہ ہے یدار کے طلباروں کے لیے کیا بات؟ تو ان شاء اللہ ہو سکتا ہے کہ یہ توحفہ حاصل کرنے میں بتا دے تاکہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرے پارٹنر یاد رکھ سکا ہو تو مدنی پنسورا کا پیج نمبر پیج نمبر 167 है है 167 ٹھیک ہے ون نمبر پیج آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں مدنی پنسورا کو انگلش زبان میں بھی یہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں میرا خیال ہے یہ ہندی زبان میں بھی غالب ہو چکا ہے تو مختلف زبانوں میں ہے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں مکتبۃ المجنا سے حاصل کریں 167 نمبر پیج پر سبحان اللہ کون نہیں چاہتا کہ نبی پاک علیہ صلاحت اسلام کا دیدار نصیب ہو جائے شاید لکھتے ہیں نا اے کاش اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب, میں میرے. کاش, بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے مفتی صاحب سے نات سننے سے پہلے ایک سوال بھی کرتے ہیں <تصفح> ابھی تو اب مفتی صاحب بن گئے آپ <تصفح> کے بڑے بڑے شاگرد ہیں اور آپ <تصفح> ماشاء اب تو ظاہر ہے کہ ایک مقام ہے آپ کا اللہ آپ کے مقام میں اور برکت دے کیا کبھی ایسا زندگی میں وقت آیا کہ آپ بھی جھنڈے لگانے میں اور لائٹنگ میں اور اس طرح کے کاموں میں مصروف رہے ہوں الحمدللہ للہ پہلے بھی لگاتے تھے اب بھی لگاتے ہیں یعنی مفتی بننا جو ہے بار مفتی لوگ کہتے ہیں اور ایک ہماری اصطلاح ہے اس کے اعتبار سے مفتی ہیں تو یہ تو ہر ایک کے لیے سعادت ہے بات بات تو جبراعلی امین علی سلاد و اسلام اگر میز پہ جھنڈے لگا کیا بات کر ہے جبرا ممین علی سلاسلام نے جھنڈے گاڑے سرکاری سلاط و اسلام کی یوم ولادت کے اوپر تو الحمدللہ یہ تو ہمیشہ کرتے رہے اب بھی کرتے ہیں ابھی اب گھر کے اندر جائے وہ جھنڈے بھی لگاتے ہیں اور لائٹنگ بھی کرتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, मاشاء मاشاء اللہ. بچپن کی تو کیا باتیں ہیں اور دعوت اسلامی والوں نے کہ ایسا کہہ رہا تو نسلیں ایسی تیار ہو گئی ہیں کہ اتنا شوق ہے بچوں کو مدنی منوں کو مدنی مننیوں کو پھر محلے میں اچھا وہ بات کہ اب وہ بظاہ بھی جن کا نہیں ہے نا یعنی اس طرح کے مذہبی ہولیا لیکن لائٹیں لگانے کے حوالے سے پرچم لگانے کے حوالے سے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا آپ اسی علاقے میں ہم ساتھ رہے ہیں تو میں کلفٹن میں تھا پنجاب کالونی کی طرف تھے تو وہ صاحب ہمارے علاقے میں سجاوٹ نہیں ہوتی تھی بلاک ایٹ کلفٹن بھی جامع رہتا تھا اب ذہن بنا کہیں سجانا ہے اب بلڈنگیں تھی تو کون سجائے سجانے نہیں دیتے تھے پہلے میں گیا بلڈنگ والوں سے بات کی انہوں نے کہا بلڈنگ پہ تو اوپر سے جالارم نہیں لگانے دیں گے تو اب کیا وہ کہہ ضرورت سکھاتی ہے شوق ہو تو سکھاتا ہے تو اب تو نہیں آتے پہلے وہ آتے تھے ایک گرین کلر کے وہ جو شیڈ جس کو ہم کہتے تھے ایک بلب کے اوپر پنی لگاتے تھے تو شیڈ مارے تو پوری گیلری گرین ہو جاتی تھی اب وہ نہیں آتے اب وہ تو ایل ای ڈی اور بہت چیزیں آ تو ہم نے کیا کیا کہ ایک ایک شیڈ لیا اور ایک ایک پرچم لیا اب بیل بجاتے گھر گھر کا آپ کی گیلری جو ہے نا اس میں ایک شیڈ آپ لگتے ہیں وہ ایک ایک ہی شیڈ کی آپ کو الیکٹریسٹی لگے گی ایک پرچپ ہم لگا دیتے ہیں آپ تو ہم باندھ دیتے بلڈنگ نہیں سجانے ہر گیلری میں جا کے ایسا لگا کہ پورے علاقے میں دھوپ پڑ گئی کیا گلیاں روڈے تو وہی چرچا تو بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ شوق الحمد للہ سچی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے بعد امیر علیہ سنت کے اس زبردست ترغیب کے بعد اب جس طرح یہ چراغاں اب پھر وہی بات مفتی صاحب نے کہی کہ شرعی تقاضوں کے مطابق چراغاں بھی ہو رہا ہے اور صحیح طریقے سے ہو رہا ہے جائز بجلی کے ساتھ ہو رہا ہے لگا کرنی کئی علاقوں میں آپ دیکھیں گے زیادہ وقت اسلامی والے چڑگا کر رہے ہیں بڑے بڑے بل فوٹو کاپی وہ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے اس کی الیکٹرسٹی کا بل پے کیا ہے اور پھر اس کی جو ہے وہ سجاوٹ ہو رہی ہے ماشاء تو امید ہے آپ نے بھی سجاوٹ کی ہوگی اور اگر بل والا معاملہ نہیں کیا تو اب اس کی شرح رہنمائی بھی, بھی لے لیجئے جی <coughs> مفتی صاحب آپ ناد سنائیے ہم نے بتا رہے جب تلک یہ چاند تارے جلد جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم لاتے جائیں گے ناتے محبوب خدا سرتے سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ رارا لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ نارا جا رہیں گے حشر تک شیرے ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یاروں ہم بچاتے جائیں گے عید میلا دن ہی شب چراغا کر کے ہم قبر نور موش سے جگ مگاتے جائیں گے کبر لورے موس طفا سے جگمگاتے جائیں گے ہم جلو سے جشن میلا دن ندی میں جھوم کر راستے بھر نات بس سنتے سن جائیں گے جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے آمد بھرے میں بھی ہم یہی نعرارا لگاتے جائیں گے فصل میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے صبح سادت ہو گئی سب آمنا کے گھر چلیں نور کی برسات ہوگی ہم نہاتے جائیں گے ذکرے لیلا دے مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا ذکرے میلا مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا جن کا گاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے جائیں گے جن کا گاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے جائیں گے ماشاء اللہ کرلو نیت پوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل مدنی انعامات پر ہر رنگ بڑھاتے جائیں گے کر لو لیت سنتوں کی تربیت کے واسطے قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے خوب برسے کی چنا پر خدا کی رحمتیں قبر تک سرکار کی ناتے سناتے جائیں گے حشر میں زیر ہم नाते नाते नाते नाते आ, سبحان اللہ کیا بات ہے مدینہ کی سبحان اللہ میرا خالد ناپ خواہ لگتا ہے ہم دونوں کو دیکھ کے تشریف ہی لے گئے یہ تو گڑبڑ ہو گئی مفتی صاحب ابھی انہوں نے موقع دینا نہیں ہے دونوں نے چلے سے پہلے کہ ہم کچھ کالس لیں آ, ہم چلتے کچھ جلوس مختلف آ, ملکوں کے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تیار کیے ہمارے لیے کچھ پاکستان اور دیرون ملک کے بنگلہ دیش والوں کے ماشاء اللہ بالواسی چلے بنگلہ دیش چلتے ہیں اور وہاں کے جلوس کے بھی کچھ مناظر دیکھتے ہیں پیارے مسپا آئے پیارے سب سب سب سب ماشاء ماش ماش اللہ ماشاء ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلوس میرات کے مناظر اور وہ پانی بھی آ ہے ماشاءاللہ تو حضرت ایوب علیہ صلاحت وسلام کے کنویں کا پانی بھی اس میں مکس ہے اس میں زمزم شریف بھی مکس ہے ماشاءاللہ اللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم اس کو پئیں گے اور مدیچرے کے ناظرین کو اب سردار آباد اور پاکستان کے کچھ جلوس کے مناظر بھی دکھاتے ہیں جی یہ کا ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا یا یا دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاء اللہ <سؤال> حلا انشاء اللہ حلا ہم ہم حجرت ملائیں گے شادی لگے گا دنیا کا سب سے بڑا جس منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑھا جس میں گے ہم میلا دے مستفا ہے میلا دے ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جس منائیں گے کا سب سے بڑا جشن بتانے پیلا ہے مصطفیٰ ہے پیلا ہے مصعفی پیلا بے مصطفہ ہے تبھی کو بتا رہے سہرے ہم <تصفيق> سہ لو سہرے خیرب کے رب کے تاج دار حل <سؤال> نا اے می خبا خیر رسول شالدار روا سہن می خبا حیرے شالدار ہرا سہن دار کرو مر برہ سہن می سب کرو مار برہن سہن مئی سہ محیبر ملحابا بس پاپا ملحابا بس مرحبا بابایا پاپا مر بابایا سوچا گیا گھی خوشی کا آ گیا سوچا گیا گھی خوشی کا گیا گرسو چا گیا خوشی کا گیا ماشاءاللہ اللہ دھوم مچی ہوئی ہے دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میدار کی دوم ہے اختار ہرسو شاہ کے میلاد کی تم بھی پکار تم بھی جھوم کر پکارو مرحبا جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا مصطفیٰ کچھ کال دیتے ہیں سلسلے میں اور انشاءاللہ مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ باب المدینہ کراچی سے مویز الرحمان بات کر رہا ہوں ابھی بھائی آپ سب حضرات کو جتنے بھی ناظرین ہیں عالم اسلام کو خصوصاً عشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں عید ملاد النبی کی بہت بہت مبارک مبارکباد قبول ہو اور حبیب بھائی میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں میٹھی عید ہوتی ہے بقر عید ہوتی ہے اس کا بھی ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اس کی برکاست سمیٹتے ہیں رونقیں ہوتی ہیں لیکن جتنی رونق جتنی ہم باہر میں آپ کو خدا بتاؤں اتنی رونق باہر نظر آ رہی ہے کل اور آج باہر جائیں ہر کو ہی نور نظر آ رہا ہے باہر ہی باہریں نظر آ رہی ہیں اتنی رونق کہ میں بالکل بیان نہیں کر سکتا اپ سب بازار کو بہت بہت جشن عید منا دو نبی مبارک ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو واقعی ایسا ہی ہے ساری عیدیں جس کے صدقے ملی ہیں تو ناکا کی آمد پر کیوں نہ برکات ظاہر ہوں ہمارے ساتھ روپنے شورا حاجی امین الطاری دامت برکاتهم الالعیا لائیو کال پر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ یبرکات ماشاءاللہ اجی رفی بھائی اپ کو کو غلام رسول تھا او بغیر آپ کو بھی بہت بہت مبارک و شاید آپ کی کال کچھ ڈراپ ہو رہی ہے دوبارہ آپ کو کال ملاتے ہیں ایک ریکارڈڈ کال اور دے دیں جب تک ہمیں وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام اہل اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں خصوصاً ابھی جو پروگرام چل رہا ہے فیضان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حضور مفتی قاسم صاحب قبلہ اور حاجی عبد صاحب کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں یہ حضرت کی گفتگو مجھے بہت پیاری لگی مفتی صاحب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں برکت کرتا فرمائے میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ حضرت جب رسول کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیٹی پر شریف لائے تو سب سے پہلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتی کون سی دعا مانگی تھی برائے کرم میری رہنمائی فرمائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے مفتی صاحب کو ان کے علی معمل میں برکتیں عطا ہوں اللہ جواب لیتے ہیں اگلی کال دیجیے جاوید شاہی چودھری پرام پشاور آپ کا پروگرام جی بہت اچھا چل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جاری رکھے ماشاء اللہ آمین آمین جی اگلی کال دیجیے محمد حدیب سے رکن سور حاجی عبدالحبیب بطاری عرض ہے کہ پنجابی نعت میں جامدہ میرے دل کی حضرت اور بھی نہیں اگر یہ نعت پڑھنے سے کل تو سنائیے آپ کو کے اندر والی جی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ احمد رضا صادق قطاری جدہ عرب شریف سرز کر رہا ہوں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو جشن ولادت بہت بہت بہت مبارک ہو نثار تیری چہل پہل پر ہزار ربی الاول ابلیس کے جہاں میں تو خوشیاں بنا رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری آواز آپ کے اللہ آپ کو اور برکت دے جی رکن شرا ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مرحب لبیک لبیک بہت مبارک ہو آپ کو عید بہت مبارک ہو ماشاء اللہ ابھی ملتی کاسم صاحب کی نا سنی یہ آپ نے صحیح کہا کہ چلو ایک اچھے نعت کا بھی اضافہ ہو گیا اور ہمارے سلسلے میں بھی وہ فرمائش آئے گی ماشاءاللہ اللہ صحیح اللہ تعالی برکت آمین اچھا الحمد یہ جو باہر کا بیان ہو رہا تھا تو آج فیضان مدینہ میں بھی جو صبح فجر کی نماز کے بعد سے ایک سلسلہ دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ تبرکات کی جو زیارت ہے ارے واہ تو فجر کی نماز کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ بیٹا ابھی چار بجے تک ہی پورا نہیں ہوگا اسلامی بھائی الحمدللہ للہ ابھی لائنوں میں ہے اور ابھی چونکہ جلوس میلاد کے بعد یہاں جلوس کا اختتام بھی ہے اور آج سوا پانچ بجے یہاں اثر کی جماعت ہے اور اس کے بعد یہ وہ منا جاتے اسٹار کا سلسلہ ہوگا کیونکہ کثیر اس میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر مغرب کے بعد نگرانی شورا کا بیان ہے آقا کے فرمان اور ہفتہ وار اجتماع مختصراً ہوگا آج اور پھر ذکر دعا اور پھر لنگر میلاد کا سلسلہ ہے اور آج رات جو ہے وہ الحمد یہاں مدنی مذاکرے میں حاضری مدینہ کی ٹکٹ کی بھی قرآن اندازی اللہ اللہ اللہ کیا بات تو اب سے ابھی سے جو آنا شروع ہو رہے ہیں نا ان کی شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع کی جائیں گی کیا بات ہے نور اللہ نور ہو گیا آج. کیا بات جی کل بھی ماشاءاللہ ایک سلسلہ بنا تھا تو ایک سوال پر ہی باپا نے مدنی کا ٹکٹ دیا تو اب وہ کسی نے جواب ہی نہیں دے سکے تو مفتی حسان صاحب نے جواب دے دیا واہ واہ کیا بات ہے <laughs> <laughs> سبحان اللہ تو ابھی یہ آپ جو بڑھوا رہے نا زیارات واقعی یہ تبرکات کی زیارت سزانے مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں جاری ہے اس کے مناظر مدنی چرن کے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ پانچ سو کے قریب تبرکات ہیں سبحان اللہ جی جی پانچ سو سے اللہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آپ نے دکھا دیا اور اعلان کر دیا اب باب المدینہ جب آنا شروع ہو جائے گا پورا اب فجر سے یہ رہے جاری ہے آج تو فجر کی نماز کے بعد یعنی ساری رات لوگ جاگے فجر کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا تو کچھ ہم نے آرام کیا جب آرام کے بعد میں آیا باہر تو میں نے پوچھا بھئی کچھ تعداد تو کہا کہ بس وہ آئے جا رہے ہیں بس جیسے جیسے آج ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینہ کی کیا کیا دعوت اسلامی آپ کو پیش کریں مدنی چنل کے ناظرین ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کتنی چیزیں ہیں؟ یعنی آج بھی ماشاءاللہ اللہ اب یہ جیسے سلسلہ ختم ہوگا تو منا جات افطار تو اس کے بعد ہفتہ وار و بڑا اجتماع تو اس کے بعد مدنی مذاکرات ہو مدنی مذاکرے میں بھی ماشاءاللہ مدینہ شریف کا ٹکٹ کیا بات ہے مدینہ کی کیا بات ہے میں کہتے ہیں حاضری دوں اور دعوت بھی پیش کر دوں تاکہ ماشاءاللہ رکنے شورا بھی اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں کہ دعوت اسلامی میں جو میلاد شریف منا پکڑ لیا ہے آپ کو اور جو یہ ہے اس کا ایک الحمدللہ مخصوص ذوق ابھی تو آپ کی بڑی ذمہ داری ہیں آپ کے پاس مصروفیات زیادہ ہیں لیکن کوئی ایسا وقت آیا تھا جب آپ بھی گلی سجا رہے ہوں جنڈے لگاتے ہوں مفتی صاحب نے جو فرمایا نا تو الحمد یہ تو سمجھ دیں کہ ہمارا یہ نس نس میں اور بچے بچے ہمارے لگے ہیں الحمد للہ جھنڈے باندھے ہیں گاڑیوں میں جھنڈے لگائے انڈیا لگی چراغاں ہوئے کیا رحمت ہے اور وہ جو ابھی ایک صاحب نے جو جذبات کا اظہار کیا نا کہ عید بکر بقرعید اگرچہ خوشی کے دن ہیں لیکن واقعی آج کا جو دن ہوتا ہے نا تو گانے نا جو اچھا یہ میں اس پہ اور بلکہ بتاؤں کل میں وہاں تھا امان میں ایک بہت بڑے یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے بھی وہ ہیڈ تھے ان سے ملاقات تھی ان کے گھر پہ کھانا رکھا تھا انہوں نے تو ان کے گھر پہ کھانا وغیرہ کھا کے کمرے میں بیٹھا نا میں دروازہ بند کر کے کچھ مجھے آرام کرنا تھا گھر کے اندر سے جیسے مغرب ہوئی نا کیونکہ کل بڑی رات تھی وہاں پر مغرب ہوتی ہی نا وہ جو گھر میں ناقد بدنی شروع ہوئی نا میں نے کہا یہ اللہ ماشاء سرکار کے ساتھ تمام ہو گیا پورے گھر میں جیسے پورے گھر میں ناک شریف رہی تھی بڑی پیاری بات کی آجی صاحب نے یہ بھی غلط بات ہے اور خوشیوں میں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا چاہیے مگر یہاں ڈیلیبریٹلی نبی پاک علیہ صلاح اسلام کا ذکر خیر ماشاءاللہ خوب دھوم دام سے ہوتا ہے بہت شکریہ حضور آپ کی اور بلد مصروف بلد یاد بھی ہوں گی جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب کیا دعا کی نبی پاک علیہ صلاح اسلام نے دنیا میں تشریف لا کر دو کالر کا سوال تھا روایات کے اندر جو ہے وہ وہی ہے جو مولانا جمیل الرحمان قادری علیہ رحمٰن نے اپنے شعر میں فرمایا اور اب بھی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا اصلاح اصلاح اصلاح اصلاح اصلاح اصلاح اصلاح اصلاح یعنی سرکاری دوار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارکہ تھے وہ تھے ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے اچھا ایک انڈرسٹینڈنگ یہ لی جاتی ہے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے حبلی سے مراد کی بخشنا یعنی وہ والے معنی میں بخشنا ہے یا ہے وہ اصل میں اس کا مفہوم اس کا بیان کیا جاتا ہے جی جی ہب کا مطلب ہوتا ہے وہاب ٹھیک ہے ہبا کرنا اچھا ٹھیک ہے حب لی لی یہ جدا ہے یہ حب لی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حب لی عطا کر دے مجھے میری امت مانا یہ بنا گیا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے اللہ کیا مراد ہے میرے حوالے میرے حوالے کر دے تاکہ اللہ شفاعت ہو جائے جیسے میں چاہوں ویسا ہو جائے تو یہ اس مفہوم کے اندر ہے تو یہ سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعا مبارک ہے دا پیدائش کے وقت آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا ربی حبلی امت اہلا میری امت میرے حوالے کیا دا بات, دا بات ہے کیا بات اور غالباً مختصر اس طرح کی روایت بھی ہے کہ جب مزار پور انوار میں سرکار علیہ سلاۃسلم جو ہے وہاں ان کا جو جس میں انور ہے وہاں جب صحابہ کرم جی رکھا گیا خوش نصیب جو صاحبہ کرام علی مردان تھے انہوں نے وہاں رکھا تو اس وقت بھی غالب علی جو لبھائے مبارک کو جمل ہوئی تو امت کو اس کی بھی سیرت کی کتابوں میں وہ بھی روایت موجود ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر اس وقت بھی یہی الفاظ اللہ اب یعنی پیدائش سے لے کر جو ہے نا بھی یاد اللہ پردہ فرمارے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رجا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے جس طرح ہے نا دعا کے میری امت میرے حوالے کر دے جیسا میں چاہوں ویسا ہو جائے تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ لیتے ہیں کچھ اور کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مریم اختاریہ شارجہ سے بات کر رہی ہوں میری طرف سے عبد الحبیب بھائی باپا نگران شورا اور مفتی قاسم اور دیگر اسلام بھائیوں کو جشن ولادت مبارک ہو اور بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت مبارک ہو خیر مبارک ماشاءاللہ اللہ ما جی میں محمد ارشد فروخ انگلینڈ سے بول رہا ہوں آپ ساروں کو عید ملاد النبی کی مبارک شو بہت اچھا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ خیر مبارک جی اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم جی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی محمد اشغر بول رہا ہوں پنجاب کے شہر جس سے خوشحال سے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم نے اس مبارک موقع پر آپ کو مبارکباد دینی تھی تمام حاضرین نے محفل کو اسپیشلی میری بچیوں اور بچوں کی طرف سے بہت بہت شکریہ اللہ آپ سب کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ گزاروں عبد الماجداروں میلاد بہت ہی اچھا ہے فضان میلاد سلسلے میں مفتی قاسم صاحب حاجی عبدالحبیب اور غلام رسول بھائی نے چار چار لگا دیے میری طرف سے میٹھے میٹھے برشید مرشدی اطار آپ کے آلیہ اطار اور تمام اسلامی بھائیوں عید نبی النبی مبارک ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء جی اگلی کال دیجیے میرا نام محمد سمیر اتاری حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں میری ناطخ سے یہ درخواست ہے کہ کلام سنا دے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا ماشاء اللہ ماشاء اب ناطخواں تو نہیں ہے مفتی صاحب پڑھیں گے ہمیں پڑھا بھائی پڑھیں گے چلیں بھائی مائک پھر پڑھیں گے انشاءاللہ پیش کر دو آپ تو ہیں اور جو وہ ہوتے تھے یا نبی، یا نبی، یا یا نبی، یا نبی، یا نبی، سب سے ہمارا نبی سب سے بات لاؤ آنا ہمار بھی یعنی ندی یعنی بیل بیان بیان اپنے سب سے لاؤ آدی لا لا لا سب, لا لا uh, سب سے باپ لاؤ آدی کون دے ساہے دے نیکو مو چاہیے کون دے ساہے دے نیکو مو چاہیے سہ کو بیری تھوڑا دی ندی یعنی بی ندی یا ندی یعنی بیان بی یعنی یا ندی سب سے آؤ آلہ ہمارا ندی سب سے بالاؤ آلہ ہمارا ندی تمہارا اللہ مبارک شریف بھی ہمیں اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا شعر کیا بات ہے ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب محشر میں سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو مفی صاحب اب سوال یہ ہے میلاد کا یہ دن گزرتا جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد جلسے میلاد بھی دعائے اللہ تعالیٰ سے کہ سب خیر وافیت سے ہو آشق رسول کی حفاظت رہے اور کوئی نہ خوشگوار واقعہ نہ ہو لیکن ابھی وقت گزر جائے گا نیاز پرچم لائٹس خوشیاں منائی کل سے یعنی آج کے بعد سے اب ہماری لائف میں کیا بدلاؤ چاہیے یہ ملاد ہمیں کیا پیغام دیتا ہے دیکھیے میلاد مبارک منانے کے دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں ایک مقصد تو خوشی منانا ہے ٹھیک ہے اور یہ خوشی منانے کی ساری ہے جو ہم کرتے ہیں اور دوسرا اس کا مقصد جو ہے وہ اس پیغام کی تجدید کرنا ہے اس کی یاد دہانی کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے اور آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دوسرے پہلو کی طرف یا تو توجہ ہوتی نہیں ہے اور یا ہوتی ہے تو جیسے دن... مذہبی دینی اسلامی ہر چیز کو جس وقتی طور پہ ہم سنتے ہیں اور اگلے دن اس کو فراموش کر دیتے ہیں کوئی بھی چیز تب تک ہمارے ساتھ مستقل نہیں رہتی جب تک کہ ہم خود اس کے ساتھ مستقل ہونے کی کوشش نہ کریں کوئی کسی شے کا علاج ہے تو علاج صرف ایک ٹیبلٹ کھانے سے نہیں ہوتا اس کا ایک کوس ہوتا ہے کیا جاتا ہے تو وہ چیز حاصل ہوتی ہے اچھا اسی طرح خاص طور پہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے دل و دماغ کے ساتھ جو بھی چیز ہے وہ بہت مشکل ہے کہ صرف ایک ہی مرتبہ میں تبدیل ہو جائے ٹھیک ہے اس کی تبدیلی کے لیے ایک ڈیوریشن چاہیے ہوتا ہے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے اس لیے جو نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی صرف ایک سٹنگ کے اندر اور ایک کنسلٹینسی کے اندر جب وہ حل نہیں ہو جاتے اس کے لیے بار بار, بار سٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر جا کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیزیں ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اسی طرح جو میلاد شریف کا معاملہ ہے اب اس میں ایک پیغام کی تجدید ہو گئی ایک پیغام نئے سرے سے یاد کرا دیا گیا واہ اب اس یاد کرانے کے بعد اس کو ذرا تھوڑا سا اس کی جو اس پہ ڈسٹ پڑ جاتی ہے ہفتے کے اندر تو تھوڑا سا اس سے ذرا جھاڑنا اور تھوڑا سا اسے دوبارہ ریفرش سے صاف ستھرا کر دینا ریفریش کر دینا یہ ضروری ہے اب پہلے نمبر پر تو جو پیغام ہے پیغام اگر اجمالی الفاظ میں بیان کرے تو قرآن پاک کے اندر ہے وماسلام بس از اللہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اتاد کی جائے اس کی بات کو مانا جائے اور دوسری آئتے مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل ان کن تم تو شب اللہ اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو میرے پیچھے چلو تیسری بات اگر تیسرے الفاظ کے اندر بیان کریں تو قرآن پاک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان الفی رسول اللہ اس وت الحسانہ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے بہترین رول ماڈل موجود ہے اب یہ پیغام ہے لیکن یہ چونکہ بڑا اجمالی پیغام ہے اس و حسنہ ایک لفظ ہے اس کی ڈیٹیل چاہیے سیرت طیبہ ایک لفظ ہے اس کی تفصیلات چاہیے اور اسی طرح جو ہے وہ اطاعت ایک مجمل لفظ ہے اس اطاعت کی تھوڑی سی مزید تفصیل چاہیے کہ جس سے وہ بات واضح ہو اب وہ جو وضاحت ہے وہ صرف ایک سٹنگ کے اندر نہیں کی جا سکتی اس کی دہرائی کے لیے اسے سیکھنے کے لیے مستقل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وقت دینا پڑے گا اسی لیے اب مثال کے طور پہ میں حسن زن کی بنا پر عرض کرتا ہوں کہ وہ تو ان لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ جنہوں نے آج کا دن منایا اور اس کے بعد اگلے سال ہی دوبارہ رجوع کریں گے ٹھیک ہے آپ دس بندے لیں ان دس آدمیوں کو اس پیغام کی تجدید کے لیے ہفتہ وار اجتماع کا پابند بنا دیں ہر ہفتے جو چیزیں سکھائی جائیں گی وہ بیسیکلی اسی اطاعت کی تفصیل ہوگی وہ اسی عسوائے حسنہ کی تفصیل ہوگی وہ اسی مقصد زندگی کی تفصیل, تفصیل ہوں گی وہ اسی مقصد, مقصد بے کا بیان ہوگا اب ایک اس اب دس اسلامی بھائی اگر پورا سال ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرے اگلے سال وہ لوگ جنہوں نے سالانہ ہی یاد کرنا ہے اور وہ جنہوں نے ہر ہفتے میں یاد کرنا ہے ان دونوں کا آپ فرق دیکھ لیں کیا فرق ہے تو بات یہ ہے پیغام جو ہے وہ صرف ایک مرتبہ دوہرا دینا اکثر و بیشتر کافی نہیں ہوتا بات کریے ہو بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو سعادت مندی کے لیے منتخب فرما لے تو بات ایک بات ہی بات مرتبہ بات اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آجائے جائے بات لیکن بات جو ایک لوجیکل وے ہے جو ایک نیچرل ایک وے ہے وہ یہی ہے کہ ایک وقت لگتا ہے اس کو اس کی یاد دہانی چاہیے ہوتی اب ہمارے ہاں اگر یہ ہو جائے نا کم از کم کہ مثال کے طور پہ کچھ نہ کچھ پیغام ساتھ میں لازمی طور پر ایڈجسٹ کیا جائے کوئی شاید. نہ کوئی پیغام لازمی طور پر ایڈ کیا جائے مثال کے طور پر میں یہ قرض کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ماز تشریف ماز آوری کو قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا وہ بہت سارے الفاظ کے ساتھ ہے ایک جگہ آیت مبارکہ ہے ارشاد فرمایات الحکمہ و انقان قبل مومین بے شک اللہ نے احسان فرما دیا ایمان والوں پر جب ایک رسول انہی میں سے ان کے اندر مبعوث فرما دیا اب رسول کی چار صفات بیان فرمائی پہلی صفت بیان فرمائی کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں دوسری صفت بیان فرمائی وقیم اور یہ رسول ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں تیسری بات بیان فرمائی ولی محمول کتاب یہ نبی لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں چوتھی بات بیان فرمائی و اور یہ نبی لوگوں کو حکمت اور دانش مندی کی باتیں سکھاتے वा वा ہیں वा زندگی वा वा گزارنے کا طریقہ वा سکھاتے ہیں اب اگر ان چار چیزوں کو مثال کے طور پہ صرف اس مرتبہ کے میزاد شریف کے ہم سبق لیسن اور درس کے طور پر لے لیں کہ ہم نے یہ میلاد مبارک منایا نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام چار اوصاف مبارکہ کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہم نے ان چار اوصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا نمبر ایک ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے نمبر دو ہم نے قرآن پاک سیکھنا ہے سکھانا ہے نمبر تین ہم نے حکمت سیکھنی ہے سکھانی ہے یعنی علم دین سیکھنا ہے اور سکھانا ہے واہ. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنا واہ. ہے واہ. ہمارے دلوں کے اندر حسد نہ ہو بغض نہ ہو تکبر نہ ہو کینا نہ ہو مسلمانوں کی دشمنی نہ ہو نفرت نہ ہو دوری نہ ہو ہمارے دلوں میں اخلاص ہو صبر ہو شکر ہو توکل ہو کنات ہو واہ. مسلمانوں کا بھلا چاہنا ہو دوسروں باہ. کی خیر کرنا ہو لوگوں سے پیار کے ساتھ پیش آنا ہو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو ماں باپ کی خدمت کرنی ہو اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہو اگر ہم کے تحت ان چیزوں تلاوت قرآن پورا سال ہمارا ہماری زندگی کا حصہ رہے گا ہمارے معمولات کا حصہ رہے گا قرآن پاک سیکھنا سکھانا ہمارے معمولات کا حصہ رہے گا علم دین سیکھنا سکھانا ہماری زندگی کا حصہ رہے گا اور دلوں کا تسکیہ دلوں کا پاکو صاف رکھنا یہ ہماری زندگی کا حصہ رہے گا اگر ان چار چیزوں کو بطور درس کے ہم اس میلاد مبارک پر اپنا لیں تو ان شاء اللہ اس کی برکت سے ہماری پوری زندگی سدھر کیا اب یہ تو چار چیزیں ہیں اب وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آئے مبارکہ پڑھ دی تو چاروں چیزیں حاصل ہو جائیں گی صرف ایک نشست کے اندر ہمیں پورے کا پورا قرآن سیکھ لیں گے نہ قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے نہ ہم پورا دین سیکھ لیں گے نہ ہمیں تفکیے کا پتا چلے گا ہمیں اس کے لیے علم چاہیے ہوگا علم ہوگا تو اس کے بعد ہی عمل کی باری آتی ہے اور علم کے پھر ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے علم کے ذرائع کتابیں بھی ہیں علم کے ذریعہ مدنی چینل بھی ہے علم کا ذریعہ جو ہے وہ یہ مدنی قافلے بھی ہیں علم کا ذریعہ دینی کتابیں پڑھنا بھی ہے اجتماع میں آنا بھی ہے تو یہ پورا ایک پروسیس ہے یہ ہم اپنائیں گے تو ان عزوجل پھر ہم جو کہتے ہیں نا کہ کل سے سارا منظر ہی چینج ہو جاتا ہے مفتی صاحب بھی کشید لے آئے صاحب مرحبا مرحبا عید مبارک مفتی صاحب خیریت سے ٹھیک ہے ماشاء یا مرحبا مدنی منی بھی آئیے بھائی ارے السلام علیکم آئیے آئیے بھائی آئیے ماشاء السلام عید مبارک ہو چلے بھائی مدنی منی آئے مدنی منوں کے لیے مٹھائی بھی ہے ہمارے پاس خجورے بھی ہیں بیٹھے بیٹھے بیٹھے کتاب وغیرہ اچھا آپ یہاں جائیں گے ماشاء اللہ مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے مفتی قاسم صاحب کے ہوتے ہوئے مفتی علیز صاحب بھی جلدہ فرما ہو گئے کیا بات ہے مدینے کی اب, اب میرے میٹھے اسلائی میں بات وہی ہے کہ بیلاد آیا ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہم جیسے تھے ویسے ہی تو نہیں رہے خدا نہ خاص طا بے نمازی تھے بے نمازی رہے میلاد کے بعد بھی جھوٹ بولنے والے رہے میلاد کا مہینہ گزر گیا پھر بھی بری عادتیں باقی رہیں تو اس رحمت کے دریا سے ہم نے کیا حاصل کیا دیکھیے بارش ہوتی ہے نا بارش, کا نہیں ہوتا. بارش اگر زمین پر پڑے تو سبزہ دیتی ہے. پتھر پر پڑے تو پانی رہ جاتا ہے کچھ اگتا نہیں ہے اور اگر گندگی پر پڑے تو کیچڑ ہو جاتا ہے. دیکھنا یہ کہ ہمارے پاس ہمارے دل کی زمین کیسی ہے اگر یہ نرم زمین ہے سیکھنے والی زمین ہے تو اس رحمت کی بارش میں انشاءاللہ ضرور ہمارے دلوں پر فرق پڑے گا پتھر دل ہیں تو ایسا نہ ہو یہ رحمت برف کر چلی جا اور ہمارے اندر فرق نہ ہو اور کچھ لوگ واقعی گندگی لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو میلاد کے اندر بھی پرابلم نظر آتی ہیں تو وہ وہی بات ہے کہ بارش تو برسی لیکن چونکہ گندگی پر برسی تو وہاں کیچڑ بن گیا تو ہمیں تو اس خوشی کے موقع پر اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لانا ہے اور بڑی پیاری بات ماشاءاللہ مفتی صاحب نے دیا بتائی کہ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اٹیچ ہو جائیں تو یہ پیغام دہرایا جاتا رہے گا یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی یہ کنیکشن مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک علی اسلام کی سچی غلامی بھی نصیب ہوگی اور ہمارے انداز و اطوار میں بھی ہماری عادتوں میں تبدیلی گی مفتی علی صاحب بھی آ چکے ہیں کچھ لیتے ہیں سلسلے میں پھر سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں جی بالکل بھی گے گے جی اگلی کال دیجیے گا السلام علیکم رحمت رحمت و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی. میں چائنا سے ارض کر رہا ہوں آئی صاحب کی ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ماشاء اللہ بڑا انفارمیٹو اور بہت مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ اس سلسلے میں آئی صاحب کی پیاری پیاری باتیں مفتی صاحب کی زیارت بھی ماشاء اللہ ہو رہی ہے بہت شکریہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہمارے پاس مدینہ منورہ سبحان اللہ وہاں کی صبح وارہ کے مناظر ہیں کہ وہاں آشقان میلاد جو جمع ہوئے اور جو انہوں نے گرود و سلام کی گجرے پیش کی اور کچھ جلوس کے مناظر بھی ہیں آئیے آپ کو وہ گل گلدستہ دکھاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ Ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan خیر کے رب کے تاج دار ہو سبن مائخبہ خیر سلے شالداروں سبن مائخبہ ر سل شالدار ہلو سبن میخبا بائ شال نام دار ہو ما سب پکارو بار بار سہل مائ سبان میں پھکارو بار بار سہل مائ سبان ہے ہمیبردا رہو ہے سہل مائے ہمارے ہمیبر دگا رہو ہاں سہل اے خدا کے شاہکار سہمن مائا خدا کے ساہکار ہلو سہمن مائا بامنا کے گل ادا رہ سہل مائے ابا بامنا کے گل ادا رہ سہل مے ماشاء ما اللہ ماشاء اللہ مدینہ منورہ کی محفل کے مناظر بھی آپ نے دیکھے ہیں اور ماشاء اللہ برکتیں لوٹ رہے ہیں ارے ماشاء اللہ چلے جناب آپ کچھ کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں سلی حدیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان بھائیوں کو جو جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کو جشن بھی ڈال دیتے رسم اللہ علیہ وسلم مبارک ہو اور میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا اس بابرکت جن کے حوالے سے میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ اس دن اور اس مہینے میں دعا سے قبول ہوتی ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا اگلی کال دیجیے جام غلام فریض بات کر رہا ہوں سب سننے والوں کو عید بارہ روپے والے کو, کو مبارک دوں گا اور میرے لیے دعا کرنا اور ایک نام سنا دینا سرکار کی آمد مرحباء اللہ ماشاء اللہ تھوڑی دیر پہلے سرکار کی آمد مرحبا کی گونجیں لگتی رہی ہمارے سلسلے میں آ, انشاءاللہ اگلی کال دیجیے میں سے بات کر رہا ہوں محمد فاروق میں امیر اہل سنت سے لے کر تمام دعوت اسلامی سے لے کر عالم اسلام کے تمام لوگوں کو دینا جیسے عید ملا مبارکباد دیتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ماشاء اللہ مفتی علی اضر صاحب جلوہ فرمائے پہلے تو بہت بہت عید مبارک ہے آپ کو مفتی صاحب ماشاءاللہ ہر طرف خوشیاں ہیں برکتے ہی برکتے ہیں مفتی قاسم صاحب سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کچھ تو وہ باتیں بھی ہوئی کہ جلوس سے میلاد اور اجتماع میلاد اور میلاد کی خوشیاں منانا کتنا فضل و کرم والا کام اور کتنی برکتوں والا کام ہے اور اس میں جو غلط چیزیں ہیں اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں اور وہ نہیں ہونی چاہیے پھر اس کے بعد ہم نے الحمد للہ پھول لیا کہ میلاد ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے <laughs> آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ ایک انٹرنیشنلی رابطہ بھی کافی رہتا ہے ماشاء اور آپ کچھ میلاد کے حوالے سے کوئی آپ کے کچھ ایکسپیرینس ہوں تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں عرب دنیا کے حوالے سے بالخصوص جیسا آپ کا کافی رابطہ ہے تو وہ ارشاد فرمائیں ابل سلیم اما الرجیم بسم اللہ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا مختلف صاحب کی طبیعت اللہ تھی اللہ اور کل بھی ذرا انہوں نے پرسوں بھی انجیکشن اور لایا ہوں کنویں کا پانی سناؤ شاید اپنے اور کل بھی جب میرا جسے رابطہ ہوا ترکیب ہوئی تو کل بھی اس وقت آواز سے میرے محسوس مجھے یہ پھر احساس ہوا کہ ان کو بھی لیکن اس بھی یہ ماشاءاللہ ماشاء اور یہ اس پر تو مفتی صاحب کو پانی پیش کرتے ہیں صاحب حضرت ایوب اللہ نبینہ ولی سلاطلام کے اس چشمے کا جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ آپ کے قدموں سے وہ پانی جاری ہوا آپ کی بیماری کے بعد اور پھر آپ نے اس نے اس پانی کو استعمال کیا اور شفا نصیب ہوئی تو سلالہ شریف میں حضرت ایوب علیہ سلاط السلام کا مزار بھی ہے اور وہاں وہ چشمہ بھی ہے تو چشمے کا پانی لے کر حاضر ہوا تھا تو آپ کو زمزم شریف کے ساتھ وہ پانی پیش کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ارے ماشاء اللہ نگران شورا کی آمد برابر کیا بات ہے ماشاء اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, ما اللہ. اللہ. چلے بھائی یہ تو مال مال نور, اللہ اللہ. نور اللہ نور ہو گیا بھائی ماشاء اللہ وعلیکم السلام و, و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ خیر مبارک عید مبارک عید مبارک ماشاء اللہ ماشاء اللہ صاحب بہت بہت عید مبارک ماشاء اللہ خیریت ماشاءاللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ارے واہ ارے واہ عیدی بھی ملے گی کیا بات ہے چلو بھائی عمر رضا آپ کو بھی عیدی ملے گی پھر تو لگتا ہے سہان اللہ, اللہ عیدی شورا کی طرف سے آج آج آپ بھی لے لو آپ بھی لے لو عمر رضا آپ بھی لے لو ارے واہ نگرانی شروع سے عیدی مل گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو بڑوں کو بنا عیدی دینا چلے جا جی مفتی صاحب پہلے اس کنویں کیا بات سن رہے ہیں جی اس طرح کے دو کنویں ہیں جی ایک عراق میں اچھا یہ بات ہی کرنی بھی تھی انبیاء علیہ وصلاط والسلام کے مزارات کے بارے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی نبی علی سلاسلام کے دو تین ملکوں میں ممن مزارات کی روایت ملتی ہے تو شاید وہ ہسٹری بڑی پرانی ہے تو ایکزیکٹلی کوئی جگہ نہیں پتا چل سکتی اب ہسٹری uh, واقع پرانی ہے اور جہاں شہرت ہے hmm. تو شہرت کی بنا پر تعظیم تو کی جائے گی اب ظاہر بات ایسی چیزوں کی uh, صدیوں کی وہ باتیں तिلکل. تحقیق ہونا ممکن نہیں ہے تو میری حاضری ہوئی ہے پچاس لاکھ والے گئے چلے آپ اس کا پانی بھی پیا ہوگا آپ نے آپ اس کا پانی بھی پی لیں ہمارے ساتھ رکنے شورا آتی ہے اظہر اسلام آباد میں جلوس میلاد جاری ہے اور وہاں جلوس جو ہے اس کے اندر نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے دیکھیے یہ بھی ایک جلوس کا انداز ہے کہ اس کے اندر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اور رک رک کر نماز کے نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے آئیے کچھ مناظر اس کے بھی دیکھتے ہیں پھر نگران شورا سے بھی مدری پھول لیں گے ان جی ماشاءاللہ اللہ کیا ہمیں آواز آئے گی وہاں سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جلوس میلاد مبارک عید ملاد النبی مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ بھائی آپ کو بھی مفتی صاحب کو بھی نگران شورا کو باپا کو تمام ادنی چراہ کے ناظرین کو جشن میلاد مبارک ہو ماشاءاللہ خیر مبارک خیر مبارک ماشاءاللہ اللہ جلوس میں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ابھی اثر کی نماز بعد جماعت ادا کی ہے جلوس کے شرکا نے اس کے بعد اور یہاں نیکی کی دعوت اس کے بعد اور یہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہے اور وقتاً فوقتاً <تصفح> شرکاء جلوس کو نیکی کی دعوت جیسے امیر علیہ سنت کی خواہش ہے اس کے مطابق دی جا رہی ہے اور اسلام آباد کی آج گلیاں فضائیں مرحبہ ناروں سے الحمد للہ گونج رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ ماشاء کی دعوت اگر آپ دینا تمام مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے جی جی کہ یہاں جو شورکائے جلوس ہیں یہ بھی اور تمام مدنی چینل کے ناظرین اس بات کا آج پختہ عزم کریں کہ انشاءاللہ شاء ہم اپنے میلاد والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو کبھی قضا نہیں ہونے دے انشاءاللہ شاء اللہ آج محبوب کریم علیہ سلاۃ وسلام کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں کہ جن کی ولادت کی رات اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب کر دیا جبریل امین جن کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے لہرا رہے وہ محبوب کریم علیہ سلاط والسلام جن کی ولادت کی رات خانہ کعبہ جو ہے وہ بی, بی آمنہ کے مکان کی طرف جھک گیا بت آندے منہ گر پڑے درائے تا خشک ہو گیا میرے محبوب کریم علیہ السلاطلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور اپنی امت کو نہ بھولے میں کی رات اپنی امت کو نہ بھولے راتوں کو رو رو کر اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہے وصال ظاہری کے وقت ہمیں نہ بھولے اور میدان محشر میں جو احادیث مبارکہ ہیں بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں کہ حضور علیہ السلاطلام رب کریم کی بارگاہ میں بار بار سجدے میں گر کر یار <سجل> اپنی امتی امتی پکاریں گے یا اللہ میری امت میری امت تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے جس کریم آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں یہ دنیا جہان کی نعمتیں مل رہی ہیں ہمیں اسلام ملا ہمیں ایمان ملا ہمیں قرآن ملا ہمیں نماز ملی حج ملا تمام حکام شریعت ملے جن کے صدقے میں ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں اس محبوب کی آمد پر ہم کیوں نہ اپنی خوشی کا اظہار کرے ہم کیوں نہ رب کی عظیم نعمت کا شکرانہ ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے وہ اسمو والے رسول عطا کر دیے کہ جو سجدوں میں گر گر کر ہم گناہ گاروں کی بخشش کروا رہے جو سجوں میں رو رو کر ہماری مقصرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں ہم رب کریم کی نعمت پر رب کا شکر ادا کر رہے کہ مولا تو نے ہمیں اپنے محبوب کا دامن کرم عطا کیا اور آپ جلوس میلاد میں ہم دعا کو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے جس مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں جشنِ میلاد کا شریعت و سنت کے ساتھ رہتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جلوس میلاد منانے کا جشن میلاد منانے کا آقا کریم علیہ السلط والسلام کی سنت اپنانے کا ذہن مل رہا اس مدنی ماحول میں اللہ کامت دے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے میلاد کا صدقہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اللہ ہمیں ہم بری موت سے بچانی اللہ جشن میلادت کا صدقہ پر کرم اب محبوب سے میلاد کا صدقہ مانگ رہے ہیں ملادت کا صد کا سرکار سے خصل مدینہ مانگ رہے ہیں. سرکار سے ہم شرمیا مانگ رہے ہیں. سرکار سے ہم اچھی اخلاق مانگ رہے ہیں. ہم جشن ملادت کا صد کا محبوب سے دیدار مانگ رہے ہیں جشن ملازت کا صد کا محبوب سے بکیے پاک مانگ رہے ہیں. آمین آمین آمین الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک کا تنگیز ہیں یعنی شورہ سے ایک سوال تھا اسی حوالے سے میں کل الحمدللہ للہ عمان ایئرپورٹ پر انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری آئی ٹی مجلس کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے صبح ولادت کی ہے. صبح بہار کے مناظر دیکھے امیر علیہ سنت پر بھی ان مبارک گھڑیوں میں حالانکہ یہ خوشی کے لمحات ہیں اشک کے دیکھیں یہ سمجھیے کہ رقت انگیز مناظر دیکھے ابھی جیسے اظہر بھائی بھی یقیناً یہ تربیت میر رسلت ہے تو خوشی کے موقع پر تو نارملی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے تو یہ آنسو آنا کیسا اور اس سے کیا مراد ہے الحمدللہ رب العالمین العالمین والسلام سلاۃ سید المرسلین تمام عاشقہ نے میلاد کو عید مراد النبی مبارک کو خیر مبارک ماشاءاللہ اب تو مدینے کی حاضری آپ کو نصیب ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے آمی. اب جب بھی مدینہ جڑی حاضری ہوتی ہے کی یا مکے مکارم حاضری ہوتی ہے لیکن یہ بڑی نعمت خوشی کے لمحات ہوتے ہیں مسرت کے لمحات ہوتے ہیں کہ آ کے مدینے میں حاضری ہوئی تو توقع یہی کہ آپ روتے روتے حاضر ہوتے ہوں گے تو رونے کا تعلق محض غم سے ہے یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے اچھا کہ غم ہوگا تبھی روئے گا بچہ بہت عرصے کے بعد جب والد صاحب یا ماں کے پاس آتا ہے تو وہ بھی خوشی کے مارے روتے ہیں رونا خفے خدا کے لیے بھی ہے رونا عشق رسول میں بھی ہے رونا غم آخرت میں بھی ہے تو رونے کی بہت ساری صورتیں کعبے مشرفہ کو دیکھ کر دعا قبول ہوتی ہے جو پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تعداد ہے جو کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں تو دعا میں بھی لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو اب یہ کہ یہ کیفیت ہے جو انسان کو رلاتی ہے کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر پہلی نظر جو پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے اور واقعی یہ تو ایک کتابوں سے ثابت ہے لیکن ایک کیفیت بھی ہے کہ اگر اسی کیفیت جو تمہاری کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر ہو رہی ہے اگر یہ کیفیت تمہاری یہاں بھی ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے کیا بھائی چاہیے آپ کی دعا کو گلفا جاتا ہے کیفیت کیفیت کی بات ہوتی ہے تو اب یہ کہ ایک, ایک اتاؤ کا وقت ہوتا ہے عرفات کے میدان میں جب سورج ہو رہا ہوتا ہے بالکل آخری وقت ہوتا ہے تو ایک جوش آتا ہے کہ بس وہ ہاتھ گھری ہے جو جا رہی ہے یا اللہ میں رہ نہ جاؤں یا اللہ میں رہ نہ جاؤں تو حضرت آدم عل نبینہ نبی وار صلاحت السلام کی ولادت تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعت المبارک کو ہوئی اور جمت المبارک کی ایک خاص گھڑی جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو خاص تخلیق ہے آدم علیہ السلام کا جو وقت ہے ارے واہ وہ خاص وقت ہے جمعت المبارک کا جس میں آیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے سبحان اللہ علما لکھتے ہیں کہ تخریق آدم علی نبینہ والے صلاحت والسلام کا وہ وقت جو جمعت مبارک کا ہے اس وقت کی گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے تو جو سید الانبیاء ہیں سدار دو جہاں ہیں صلی صل اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ولادت کے وقت دعا کیوں نہ قبول ہو تو وہ خاص ایک وقت ہوتا ہے صبح شب ولادت جسے کہتے ہیں صبح شادی کا وقت وہ ایک گھڑی ہے آدی جمعۃ المبارک کی ایک گڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے واقعہ بہت پرانا ہے گھڑی آج تک موجود ہے خوب تو وہ ایک گھڑی ہے اس گھڑی میں ایک سعید سعید آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنا کے گھر کا ایک تصور ہے ولادت مبارکہ کا ایک تصور کی گڑی ہے مولود کی گڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر ایک تصور ہوتا ہے اور وہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے رب حبلی امتی کہا تو یا اللہ اس گھڑی میں میں رہنا جاؤں بخشش کی مغفرت کی عطاوں کی بھیک مانگی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں کس کو رونا نہیں آئے گا کیا بات ہے تو جس کو رونا نہیں آتا وہ رونے صورت بنا لیتا ہے اور نہ جس کو رونا ہے نہ جس کو رونے سے سورت بنانا ہے تو اس کو اپنی اس کیفیت پر رونا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ ماشاء اللہ ماشاء نے ایک اور تقسیم بندی گان کی ہے جی چار درجے گان کی ہیں پہلا درجہ ہے میلان کسی کی طرح آپ کا دل مائل ہو رہا ہے ہم. دوسرا درجہ ہے محبت ہم. میلان کے بعد محبت ہوتی جی. ہے محبت جب مزید آگے بڑھتی ہے تو پھر عشق پیدا عشق پختہ ہو جاتا ہے عشق کے بعد اگلا درجہ ہے غم اللہ یعنی یہ اسی محبت کی آگے کی درجہ آگے کی ایک کڑی ہے اللہ اب جب بندہ غم کی کیفیت رکھتا ہے نا تو پھر جس طرح ہنڈیا میں ابال ہو رہا ہوتا ہے پکڑی ہوتی ہے تو اس کے کل بھی جو احساسات ہیں اس طرح ہوتا ہے تھوڑا سا تار چھڑا ہے اور وہ آنسو نکلنا شروع اور نکلنا شروع کیا جو لوگ اس درجے پر ہوتے ہیں کیا بات تو ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے غم تو محبوب کی یاد میں رلاتا ہے کیا بات عزت امام اللہ تعالیٰ علیہ کشید مردہ شریف پڑھتے ہیں کث <سرح> بردا شریف میں خود انہوں نے جو اپنی عشق رسول کی جو کیفیت لکھی ہے اس میں آنسو کا تو بیان کیا ہے انہوں نے <سرح> <کہ> میرے آنسو <سرح> میرے آنسو کی یہ کیفیت کوئی تو لگتا تو ہے جانی یہ بتاتے کہ مجھے کوئی یاد آیا ہے تو یہ سب عشق و محبت, محبت ہی کی تو باتیں آنا جو حضرت صدیقی اکبر کو عشق رسول نے رولایا بلاد حبشی عشق رسول میں روئے یعنی عشق رسول میں رونا جو ہے نا محبت رسول میں رونا یاد رسول میں رونا ذکر رسول میں رونا یہ صحبائی کرا علی مردوان کا طریقہ ہے یہ جس کو نصیب ہونا وہ نصیب ہوا ہے میرے سنت کا ایک شعر ہے نا تیرا راز عاشق کے نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا تیرا راز عاشق کے نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا کبھی تیرے لب پہ ہسی رہی کبھی آنسو کی جھڑی رہی تو کیا بات ہے یہ عشق کی باتیں ہیں اور آپ نے یہ مناظر دیکھے کل رات صبح بہارہ کے وقت بھی ابھی اسلام آباد کے جلوس کے وقت بھی آپ نے دیکھے کچھ قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں نگران شعرا بھی ہمارے درمیان ہیں مفتی علی ازر صاحب موجود ہیں اور مبارک دن ہے ماشاءاللہ اللہ آئیے کچھ قول شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ساجد تاریخ ساؤتھ کوریا کے شہر چنیاگ سے ماں شاہ اللہ اجزل اجل اللہ تعالیٰ حاجی عبدالحبیب اتاری مداض اللہ علی آپ سب کو سلامت رکھے آمین اور آمین آمین ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جلوس میلاد اجتماعات میلاد کی بہاریں ہیں اور ہمارے یہاں ساؤتھ کوریا کے اندر بھی اتوار والے دن الحمدللہ ملکی سطح کا جلوس ملاد اجتماع میلاد ہونے جا رہا ہے حاجی عبدالبی بھائی سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس اجتماع کے لیے دعا بھی فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے آمید السلام آمید علیکم, علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم تمام جلوس میلاد کی حفاظت فرمائے اور سنت کے مطابق گناہوں سے بچ کر ہمیں یہ کام سارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد اشفاق اٹلی کے شہر روم سے کال کر رہا ہوں ماشاء اللہ اجی عبد بھائی اور مفتیان نے اکرام اور آپ کے ساتھ تمام آشقان رسول کی خدمت میں اسلام عرض ہے اور میری طرف سے آپ کو اور مدنی چینل کے تمام ناظرین اور نیریال سنت نگران شورہ تمام آشقان سول کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید ملاد النبی مبارک ہو اور میری یہ مدنی التجا ہے کہ ہم اٹلی کے شہروں میں فضان مدینہ بھی بنا رہے ہیں تو آخری مرائل میں ہے تو عبدالحبیب بھائی آپ اور آپ کے ساتھ مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو دعاؤں کی درخواست ہے کہ ہمارا فضان مدینہ جلد از جلد مکمل ہو جائے اور جو چھوٹے موٹی پرابلمز ہیں وہ بھی حل ہو جائیں تو آپ کے ذریعے میرے علیہ سنت کی بار میں بھی عرض ہے کہ آپ جب ملاقات ہو تو میرے علیہ سنت سے بھی خصوصی دعا کرائیے گا تو میری یہ دلی خواہش ہے کہ افتتاح کے موقع پر کاش ایسا ہو جائے کہ میرے ال سنت نگران شورا اور آپ آپ جی عبد بھائی اور دیگر اشقان سول رو خانے مدینہ میں تشریف لے آئیں مدینہ مدینہ ہو جائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جو ورحمت جو ورحمت اللہ و رحمتہ صاحب آپ بھی دعا فرمائیے گا ہمارے روم والوں کے لیے پچھلے دنوں ہی آپ اٹلی سے ہو کر آئے ہیں سب کچھ انہیں مدنی پھول بھی دیجئے اور افتتاح کے لیے وقت بھی دے دیجئے روم میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے جب یہ ایک جگہ ہمیں بن رہی ہے وہاں جب میری دو سال پہلے حاضری ہوئی تھی تو جو بیان رکھا گیا تھا تو کوئی جگہ نہیں تھی ایک ریسٹورینٹ میں بیان رکھا گیا اور وہیں الحمدللہ للہ اسلام نے نیت کی تھی کہ ہم فیضان مدینہ کی ترکیب بنائیں گے اور آج الحمد للہ آخری مراحل میں اللہ برکت بھی تھے اور آسانیاں فرمائے اور جو جگہ بن رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شریعت کے مطابق اس کا بننا عطا کرے اور اس کا آباد کرنا ہمیں نصیب اللہ رحمد آپ رحمد سب کو خوش رکھے آپ سب کو آباد رکھے آمین اور خوب خوب آپ سب کو برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگلی کال دیجیے اصل میں وہ بات صرف روم کی نہیں ہے روم تو اٹلی کا ایک شہر ہے تجربہ مشاہدہ یہ ہے کہ یو کے مقابلے میں یورپ جو ہے نا یہ مساجد بہت کم ہے یو کے کنٹری کو چھوڑ کر دوسری یو کے ایک الگ کنٹری ہے نا برطانیہ مگر یورپ میں اس وقت جو یورپ ہے یہ تو اٹھائیس تیس ممالک کا ایک نام ایکس ممالک ہیں یورپ کے تھرٹی ون کنٹریز تو اب اس میں نہ یو کے میں تو ماشاءاللہ مساجد ہیں علماء ہیں مبلزین ہیں طلبہ کرام ہیں اسی تعداد سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعداد حفاظ ہیں وہاں جو وعض و نصیحت اور جو ایک تبلیغ دین کا اور ایک اسلامی تربیت کا سلسلہ جو ہے ایسا سلسلہ یورپ میں نہیں ہے یورپ میں مسلمان ہی ایسا نہیں ہے جرمنی میں فرانس سے زیادہ مسلمان ہیں جی میری لاسٹ انفارمیشن کے مطابق پھر جی فرانس سے مسلمان ہیں اسپین میں چلے جائیں آپ یون یونان چلے جائیں گریس اس کے علاوہ ہالینڈ میں مسلمان ہیں دنیا اس یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں جس میں ایک تعداد مسلمان لاکھوں لاکھ مسلمان پاکستانی بھی ہیں انڈین بھی ہیں بالخصوص عرب ممالک کے مسلمان ہیں یو کے سے زیادہ مسلمان ہیں ہاں تو اب اتنے مسلمان وہاں ہیں مگر اچھا وہاں کوئی ایسی خاص ڈسٹرکشن نہیں ہے اگر آپ پروسیس کریں دے کہ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی پروسیس ہے مذہبی آزادیاں کس ملک میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں مطلب ایسا نہیں بالکل مساجد نہیں ہے مسجد ہے بن تو گئی نا علماء ہیں پہنچ تو گئی نا مبلگن ہیں, ہیں, ہیں تو صحیح افان مسجد میں امام تو ہے نا تو وہ ہیں تو ایگزٹنگ جو سسٹم وہ ہے اسی کے تحت وہاں دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر یورپ کے مسلمان یورپ کے آشیقان میلاد آشیقان رسول اگر ہمیں سن رہے ہیں تو میں میری مدنی التجا ہے آپ جس شہر میں ہیں برائے کرم وہاں کا پروسس ہے میں نہیں کہتا کہ آپ غیر قانونی کام کریں وہاں کا پروسس ہے کوئی خدا را کوئی مطلب ایک سے بیدار مغض اور حوصلے والے لوگ آئیں آشیقان رسول میدان میں آئیں وہاں مسجد منانی ہے یعنی دعوت اسلامی بنائے یا یہ بنائے یا یہ بنائے مساجد ہونی چاہیے آپ کے بچوں کے لیے وہاں مدارس نہیں ہیں بچے حافظ کا بنیں گے آپ کے یہاں جامعت اور جامعات نہیں ہے علماء کہاں بنیں گے بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر آ ہمارے یہاں ہے میں پورے یورپ کی بات کر رہا ہوں اکتیس ممالک کی بات کر رہا ہوں اور وہاں پر موجود لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے حقائد اور اعمال کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں اللہ مطلب اللہ میں اس موضوع کی طرف آپ کی توجہ دے رہا ہوں جو خاص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے اللہ اصلاح اللہ تبلیغ دین اور لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا اگر آپ کا یہ انداز ہوگا تو آپ دیکھیے کئی غیر مسلم مسلمان ہوں گے اللہ اور اللہ کئی مسلمان بآمل ہوں گے آپ کے آپ کی نسلوں کے ایمان کا تحفظ ملے گا آپ کے گھر کی اسلامی بہنوں کو عقائد اور اعمال کی اصلاح نصیب ہوگی خود ہمارے آ... ہمیں خود کو عقائد اور امال کی اصلاح نصیب ہوگی ویزا پروسیس ہے ہمارے ہم... ہمیں... ہمیں بھی, بھی تو موبائل ہیں یورپ کے اندر میں خود ہو کر آیا ہوں یورپ میں اور یعنی یو کے سے بڑے اجتماع آپ نے برمنگم کا اجتماع دیکھا جی آپ نے ہیلیپیک کا اجتماع دیکھا ان سے بڑا اجتماع اٹلی میں ہوا سبحان اللہ اتنی مستہ بڑا اجتماع ہوا تو اگر ہم یوں دیکھیں اوور تو بہت بڑی تعداد ہے سہولتیں بھی موجود ہیں بس جذبہ اللہ نصیح فرمایا میں یہ اندازہ ہے یو کے مقابلے میں بے روزگاری یورپ میں زیادہ ہے جب بے روزگاری زیادہ ہوتی ہے تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو اللہ زیادہ یاد آتا ہے تو زیادہ کوششیں کریں عبادت کریں بہت بدقسمتی جیسا بنا مسلمان بھائی شرابوں کی طرف جوئے کی طرف اور بے حیائی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور نمازوں سے دور ہوتے جائیں گے آج آقا صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی ولادتی خوشی منا رہے ہیں عید ہے آج ہم سب کے لیے بلکہ عیدوں کی عید ہے تو آج یورپ کے مسلمان بالخصوص اعظم کا اظہار کریں دعوت اسلامی کے مبلگین ازم کا اظہار کریں کوششیں کریں اب یہ نہ سوچیں میں اکیلا ہوں یا ہم دو ہیں یا تین ہیں امیر سنت اکیلے چلے آپ کے ساتھ رفاقہ چلے آج آپ کے سامنے ہے دعوت اسلامی کہاں نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مسجد کہاں نہیں اللہ اللہ تعالی پیار حبیب کی جشن ولادت کے صدقے میں ہمارے یورپ اسی طرح امریکہ میں چلے جائیں امریکہ میں میں گیا نہیں ہوں لیکن ایک اندازہ کہ امریکہ میں میں نے متری مشورہ کیا تھا امریکہ میں جس طرح مسلمان آباد ہیں اس طرح مساجد نہیں ہیں یہ نہیں ہے جی امریکہ میں جس طرح مسلمان آباد ہیں جی اس طرح مساجد نہیں ہے مساجد کا وہاں بھی پرابلم ہے مساجد کی کمی ہے مساجد ہوں گی مساجد یہ اسلام کا شیار ہے اچھا وہاں پر اسلامک سینٹر والا جو نظام ہے نا بس وہ کرائے کی جگہ لیتے ہیں کرائے کی جگہ لیتے ہیں بلڈ مساجد ہوں ایک اسلام کا اس میں ایک حسین ہے یار دور سے مینار ہے جو قانونی طریقے کار ہے اس کو پروسیس کریں جتنا آپ نے اپنے کاروبار کے لیے کوشش کی اپنے گھر کے لیے کوشش کی اپنی وہ نیشنلٹی کے لیے کوشش کرتے ہیں نا اسی طرح میرے پیارے آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی خدمت بجا لانے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و کی مدد آپ کی ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ایک اور یوں سمجھ لیجیے روم کی کال سے کیونکہ یورپ اور امریکہ کے دیگر مسلمانوں کو ایک ہدف مل گیا ہے یورپ میں قبرس بھی سائپرس بھی یورپ میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ساری دنیا کے آشیق رسول کے لیے حضیب عبدالردی بھی ارض کروں آپ جہاں رہتے ہیں عموماً مسلم کمیونٹی ایک ساتھ رہتی ہے کچھ نہ کچھ مسلم کمیونٹی ایریاز ہوتے, ہوتے ہیں اسپیشلی اوورسیز پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلم کمیونٹی ہے وہاں عشیقان رسول کو چاہیے کم از کم ایک عالیشان مسجد ضرور بنا لیں میلاد کے مہینے میں ادب دے رہے ہیں تو پھر فیضان فیضان میلاد بنائیے فیضان جمال مصطفیٰ بنائیے اور مطلب جو بھی مطلب آپ بنائیے فیضان مدینہ بنائیے فیضان مکہ بنائیے تو بنائیے اور بس وہاں با بارہویں بھی, بھی ہوتی رہے تو بھی, بھی ہوتی رہے معراج بھی, بھی ہوتی رہے اور شب براد بھی ہو تو پھر راماز مبارک کا پورے ماں کا اتکاف بھی ہوتا رہے آخری عشرے کا اتکاف بھی ہوتا رہے ہاں اس کمیونٹی کی شکل کیسے بن جائے گی تو ابھی بھی ہے لیکن جب یہ مشکل فرق پڑے گا ایک سادیا کی خبر ہے اس میں ایک رضی اللہ عنہ کی خبر ہے بنتم دیکھیے مغربی چلے کے ناظرین نیرانا شورا نے روم کی کال سے ایک بہت اچھا میسج ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت دے اور ہمیں بھی ہمت فرمائے اگلی کال دیجئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسیم اختر ارض کر رہا ہوں عمان سے ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہی ایسے جن کی خدمت کرتے رہیں آمی. اور مدنی چینل پھولے پھلے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے میرے اللہ سنت ان کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے آمی. جزاک اللہ حمید بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اگلی کال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ظفر حسین اطاریف اور میں اس وقت جدہ سے بات کر رہا ہوں سردار آباد فیصل باز کے قریب منڈی روڈالا روڈ تحصیل جڑا والا سے میرا تعلق ہے تو فیضان میلاد بہت اچھا پروگرام ہے میری طرف سے تمام اہل اسلام کو جشنِ ولادت مبارک ہو حبیب بھائی اور باقی تمام غلام رسول بھائی سب کو میری طرف سے بہت بہت بہت بہت, بہت جشنِ ولادت مبارک ہو ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہوگانشر کی آمد سے پر ایک سوال ہوا تھا جواب رہ گیا تھا کچھ آپ بتا رہے تھے کہ عرب ممالک میں اس طرح پہ جاتا ہوں جی اس سے پہلے ابتدا میں میں تھوڑا سا پروگرام دیکھ رہا تھا میلاد کے جواز کے تعلق سے شریعت مطالعہ کے چار اصول یعنی اصول فکر میں پڑھائے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے سکولوں اور کالجوں میں بی اے کی سطح تک جو اسلامیات ہوتی ہے اس میں بھی لکھے ہوتے ہیں پہلا دلیل یا ثبوت کا جو طریقہ ہے وہ کون پاک دوسرا طریقہ ہے حدیث مبارکہ تیسرا ہے اجماع امت یا اجماع چوتھا طریقہ ہے قیاس صحیح تو یہ چاروں کے چاروں جو چیزیں ہیں یہ عدلۂ شریعہ ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی حکم قرآن میں نہ ملے حدیث میں نہ ملے اجماع سے ثابت نہ ہو تو پھر چوتھا مرلہ ہے قیاس جب لوگ یہ چیز بھلا دیں گے کہ قیاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر ملاد کے بارے میں شکوک و شبات پیدا ہوتے رہیں گے اب قیاس ایک ایسا ایسی دلیل شریح ہے کہ جب مثال کے طور پر نبی اکرم علیہ سات و کے زمانے میں ریلیاں نہیں تھیں اس طریقے سے جلوس نہیں تھے اس طریقے سے جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ محفل بڑی بڑی نہیں تھی لیکن جب ہم دلیل شریک قیاس کی طرف نظر کرتے ہیں تو قیاس یہ جی کہتا ہے کہ چونکہ ان چیزوں کی اصل ثابت ہے یعنی سرکار علیہ صاحب اسلام کی خوشی منانے کا حکم قرآن نے دیا آپ علیہ صاحب اسلام خود دو زفیر کو روزہ کرتے تھے پھر میلاد ذکر خیر کا نام ہے سرکار علی صاط السلام کی تعریف و توصیف اور آپ علیہ سات اسلام کی ولادت کے جو واقعات ہیں اس کو بین کرنے کا نام ہے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ قیاس خود ایک دلیل ہے تو پھر یہ شبات دور ہو جائیں گے اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ نہیں ہر چیز قرآن میں لکھی ہو حدیث میں لکھی ہو تو پھر جو فقہ نے چار دلائل قائم کیے ہیں یہ چار دلائل تو پھر قائم ہی نہیں رہیں گے دوسری بات یہ ہے جو آپ کا سوال تھا کہ عالم اسلام کے اندر میلاد منائی جاتی ہے صحیح یعنی یہ جو مفتی صاحب عزت کے ساتھ है है یہ جو مطالبہ اگر کوئی ہم سے کرے کسی <coughs> سے بھی کو مطالبہ کرے کہ آپ جو یہ کر رہے ہو یہ کس صحابی نے کیا تو یہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کی کوئی شریعت میں گنجائش موجود ہے مطالبہ یہ مطالبہ ہی درست نہیں رہا یہ مطالبہ وہی کرے گا جس کو صحیح معنیوں میں اسلام اور دین کی سمجھ نہیں ہوگی بالکل یعنی فک ہنسی فکے شافی فک مالکی فکے حملے ان چاروں کے نزدیک جو عدلیہ شریح ہیں وہ چار ہیں قیاس خود ایک دلیل شریح کا نام ہے اور ہزارہ جمع, جمع فرمایا اجماع بھی ایک اصول شریعت ہے پھر قیاس ایک اصول شریعت ہے ہزارہ مسائل ایسے ہیں حلال و حرام हुँ کے متعلق سے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے قرآن کریم فرقان حمید نے خمر کو حرام کرا دیا ہے خمر کہتے ہیں انگور کی شراب کو, کو کوئی اور شراب پی جائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ وہ خمر نہیں ہے لیکن فقہ نے خمر کے جب علت پر غور کیا کہ جی خمر کو کیوں حرام کرار دیا گیا کیونکہ اس میں نشہ ہے تو اب جو اور چیزوں سے شیا بنتی ہے مثال کے طور پر چکندر سے بنتی ہے یا شوگر سے بنتی ہے بان سے بان بان بنتی ہے کسی بھی چیز سے بنے گی تو قیاس کے ذریعے حکم ثابت کیا کہ وہ بھی حرام ہے تو ہزارہ ہاں مسائل میں ہم یہ دیکھتے ہیں مسئلے کی بیس کیا ہے جب کسی مسئلے کی بیس موجود ہو پھر اس کی تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا ایک عوام ہے داد جو وسوسوں کا شکار ہے جی اب شیطان ایسے موقع پر وسوسے دلاتا رہتا ہے اللہ کرے کہ آپ کے یہ جو چار اصول ہیں شریعت کے یہ چار اصول اللہ کرے کہ ہمارے آشکان رسول کی سمجھ میں آ جائیں آمین اور وہ مطلب کہ اس ایک فتنہ ہے ایک وسوسہ ہے شیطان اسے نکل جائیں یقین مانا گئے یہ نکل گئے اور آ گئے نا یہ میدان عمل میں اور جو مجھے یہ افسوس صدمہ یہ بعض افسوس صدمہ تو نہیں کہوں گا باتوں کا افسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے بہت بڑی تعداد بھی نہیں کہوں گا ایک تعداد ہو جاتی ہے کہ جو اس وسوسوں کی وجہ سے اتنی لذت والی گھڑیوں سے محروم رہ جاتی ہوگی یقین مانیے زندگی کا لطف آتا ہے یہ بارہویں کی رات اور بارہویں کے رات کیا اچھا زندگی کا لطف اگر اجماع کو لیں تو اجماع کی تعریف علماء نے مختلف پیراؤں میں کی ہے مطلب ایک سابق رام کا اجماع پھر علماء اثر کا اجماع آپ پچھلی صدیوں میں چلے جائیں میلاد کے جواز پر تو آپ کو کتابیں نظر آئیں گی مطلب آپ یہ ایک سو سال جو ہے اس کو چھوڑ دیں اس سے پچھلی صدی میں چلے جائیں آپ بارہویں صدی میں گیارہویں میں دسویں میں نویں میں آٹھویں میں ساتویں میں میلاد کے ادب جواز پر آپ کو کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی شاز و ناجائز ہونے پر آپ کو شاید کوئی کتاب نظر آئے اگر امام جاید السی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہیں یعنی کہ بات کے جو اکابرین ہیں اللہ صدیوں کے جو بزرگ ہیں ہر دور کے اندر علماء نے میلاد کے جواز پر ہی کتابیں لکھی شکایت نصیحت اتنے بڑے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے ہمارے ترجمہ ہے اس میں میلاد کا بیان موجود ہے بالکل اور نہ جانے ہیں کتنے حالانکہ کتنے بڑے بزن شریف کا باغ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے مفتی قاسم صاحب نے صحابہ اکرام کے پورے مدنی حلقے کی گویا پوری تشریح کی کہ وہ بیٹھ کے کر کے آ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو پر یعنی ان صحابہ اکرام کے اس اجتماع کی وجہ سے فرشتوں سے وہ باہر آ کر فرمایا پھر ایک چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی چیز رائج ہو جائے اس کے اچھا مقافد ہوں واہ اس سے منع نہیں کیا جاتا یہ شریعت کا خود ایک مسلمہ اصول ہے اب دیکھیے اس دن کی برکت سے پورے عالم میں ایک چرچا ہوتا ہے کیا بات ہے نبی پاک کا جیسے منائے مطلب مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کام ہوتے ہیں مثال کے طور پر کہیں لنگر تقسیم ہو رہا ہے کہیں سرکار علیہ السلام کی جیسے اسلام آباد کے اندر حکومتی سطح پر ایک کانفرنس منعقد ہوتی ہے ملک بھر سے مختلف زبانوں میں جس نے صرف پہ کتاب لکھی یا اردو میں صرف پہ کتاب لکھی ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں یہ دن کیوں خاص کیا ہے سرکار علیہ فاتح السلام کی یاد کے لیے سارے ہی دن ہیں لیکن اہتمام کے ساتھ اس دن کو خاص کیا گیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ روز بروز جو جو زمانہ زوال کی طرف بڑھ رہا ہے علمی معلومات کی کمی ہو رہی ہے دینی مشغولیت کی کمی ہو رہی ہے تو بندے جو ہیں وہ روز ایسا کام نہیں کر سکتے مطلب روز وہ اہتمام کے ساتھ محفل کا انعقاد کریں سرکار علیہ السلام کے السلام کا تفصیلات اکیس تو جی سلامی سے ہوئی جی الحمدللہ جی دنیا کے کئی ملکوں میں پاکستان کے بعد مسلمان ممالک میں کئی ملکوں میں آج چھٹی تھی الحمد للہ جو باقاعدہ اور غیر مسلم کنٹریز کے اندر جیسے میں نے ہانگ کانگ کی مثال دی کہ وہاں کی حکومت کے تحت ہمیں زیادہ ملتی ہے ابھی کوریا والے بتا رہے تھے تو کئی ملکوں بھی ہمیں جلوس ملاد کی اجتماع ملاد کی اور دھوم دام سے یہ سب ہوتا ہے الحمد للہ دو دن پہلے دیکھا میں نے دارالفتا اظہر مصر اس نے اپنے پیج پر بڑی ساری رڈیل لگائی ہوئی تھی کہ جناب سرکار علیہ السلام کا جو میلاد ہے یہ بلا شبہ ایک جائز کام ہے اس میں اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا مکہ مکرمہ کا ایک اخبار ہے سعیفہ مکہ اس میں پورا ایک مضمون ابھی تین چار دن پہلے شائع ہوا ہے مولد المصطفیٰ مدینہ منورہ کا ایک اخبار ہے سیفہ المدینہ المنورہ امام بسی کا ایک شعر ہے ابان المولد دو انتی انسری ہی اس عنوان سے پورا کالم لکھا ہوا ہے دنیا بھر میں ملاد جاتا جا ہے اور مکے مدینے کی بات آ جاتی ہے تو پھر حاج شیخ ویسے ہی سوائے ادلی جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں اور منی چل کے ناظرین باتیں تو اتنی پیاری ہیں اتنے خوبصورت ذکر خیر ہو رہا ہے کہ کس کا جی چاہتا ہے کہ سلسلہ ختم ہو مغرب وقت چونکہ اذان اثر کا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ شاء سوا پانچ بجے انشاءاللہ نماز باجماعت یہاں اثر فضان عالم میں ادا کی جائے گی اور تھوڑی دیر بعد ابھی آپ کچھ بدری گز دوستوں کی طرف جائیں گے جب واپس آ پائیں گے تو نماز اثر کے بعد یہاں آ الحمدللہ آ یوں سمجھیے کہ بڑا اور رکت انگیز مناظر ہوں گے منا جاتے افطار افطار سے قبل کی دعائیں جی ہزاروں ہزار رسول اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں نے بھی گھروں میں رکھے ہوتے ہیں تو وہ بھی دعا میں شامل ہوں گی اور ان یہ خاص دعاؤں کا وقت ہوگا اور پھر انشاءاللہ اللہ کے بعد اجتماع ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوگا ہو سکتا, ہے, ہو, سکتا ہے. واللہ اچھا ہو سکتا ہے کمیل سنت کی بھی منا جاتے کی سبحان کیا ہمیں اجازت دیجیے اور آپ چلے کچھ ممالک کے مدری دستے دیکھیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ بستا پایا مصطفا یا مصطفا یا مصطفیٰ یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاء اللہ العزیز انشاء اللہ العزیز ہم حجر تک منائیں گے یادگار لگے کا سب مل کر بولو اے رب ہبا تاجدار ما سہل محبا من سہل مئی حبا نئی عرب کے تاج دار سلے شاندار ہو سہن مئی بابا ہیر سلے شاندار ہو شان نام داروں سہن می ہبا شاہ نام دار سہل مائی ہبا سب پکارو بار بار ہلو آ سگلن مئی سب پکارو بار بار ہلو آ سہلن مائ حے ہبی بے کردیگا رہو سہلم مئی اے ہبی بے کردگا رہ سہل مائی ہبا اے خدا کے ساہکا رہ سہلن مائی ہبا اے خدا کے شاہ حکارہ و اے صحرم مرحبا